اللهم صل على وسلم على رسول الله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما امروا بالله ان يعبدوا الله مفلسين له الدين ونفوا ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك الدين صلی اللہ افضل الحل اللہ ودن امادۃ الضریٰۃ مقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد القیس عام بل اِمان بلّہ وحل تدرون بالله. جہادۃ اللہ الہ اللہ و عقام الصلاۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ و عطتا الزکت و توم القم ع محتم آج یہ ہماری اس نشست کا جو میری ذمہ داری لگوائی جس موضوع پر وہ ہے مسلات ایمان انتہائی اہم موضوع ہے اور اکثر و بیشتر جو گمراہ فرقے ہیں ان کی گمراہی کا جو بڑا سبب ہے وہ مث المان کے اندر خطا کرنا ہے مسئلہ ایمان میں ان کو ٹھوکر لگی ہے تو اکثر و بیشتر جو گمراہ فرقے ہیں ان کی گمراہی کا بڑا سبب جو ہے وہ مصلۃ ایمان اس کی غلط تعریف کرنا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں مصلۃ الامان ایمان کی صحیح تعریف سے آگاہی ضروری ہے کہ صلی صلیم کے نزدیک ایمان کی کیا تعریف ہے صحابہ کرام تابعین اجمۂ محدثین اہل النّہ والجما ان کے نزدیک ایمان کی کیا تعریف ہے اس سے آگاہی انتہائی جو ہو رہی ہے اور اس پر ہمارے علماء نے متقدمین اور متاثرین نے اس پر بہت کچھ لکھ رکھا ہے تو اس کی تو تفصیلات بہت زیادہ ہیں میں صرف ان وہ انمانات ان پر ارتکاز کروں گا کہ جو آج کل زیادہ ماں بھی نزا یا ان میں اختلاف پایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو میں ایمان کی تعریف جو ہمارے صلی صحلحین نے کی ہے اس کو بیان کروں گا اہل و سننا وال نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے پھر اس کے بعد جو اہل و کے مخالفین ہیں کہ مسئلہ ایمان نے جن لوگوں نے اہل سنت کی مخالفت کی ہے ان کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے اس کو بیان کروں گا تاکہ ہمیں یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ اہل وسّنا کے نزدیک ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کی کیا تعریف ہے اہل سنا وجما کے نزدیک ایمان کی تعریف جو شیخ الاسلام امام العمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے اس کو میں سب سے پہلے بیان کرتا ہوں فرماتے ہیں ومن اصول اہل سننا وجما ان دین و ايمان قول و امل اہل وسنّا وجما كے اصولوں میں سے ہے یہ بات کہ دین اور ایمان یہ قول اور عمل کا نام ہے پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں قول القلب واللسان لسان و عمل القلب قول کا مطلب ہے کہتے ہیں قول القلب و دمخا کہ دین اور ایمان کال اور عمل کا نام ہے کال سے مراد ہے دل کا کال اور زبان کا کال اور کہتے ہیں عمل سے مراد ہے وہ عمل القلبل لسانی دل کا عمل زبان کا عمل اور جوارے کا عمل اسی طرح ان کے شگرد رشید حافظ ابن نے کئی اللہ نے جو ایمان کی تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں ان حقیقت المان مرکبۃ امن کہ ایمان کی جو حقیقت ہے یہ مرکب ہے کول اور عمل کے ساتھ بل قول و قسمان پھر کہتے ہیں کال کی دو قسمیں ہیں امن القلبی کہتے ہیں کال کی دو قسمیں ہیں کال القلبی دل کا قول دل کے قول کا مطلب ہے ول اعتقاد دل کا عقیدہ بقول الاسان اور زبان کا جو قول ہے اس کا مطلب تقل بلیمت الاسلام اسلام کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرنا بلاملقسمان پھر کہتے ہیں عمل کی بھی دو قسمیں ہیں عمل القلبی دل کا عمل اور دل کے عمل کی پھر وضاحت کرتے ہیں وہ ہو ہو اس کا مطلب ہے دل کی نیت اور دل کا اخلاص عمل الجوار اور جوارے کا عمل تو یہ علماء نے جو تعریف کی ہے اہل سنت کے علماء نے کہ ایمان کول اور عمل کا نام ہے شیخ الاسلام نے ایک اور جگہ ایمان کی تعریف کی ہے عقیدہ واسطیہ میں اے تقادم بال قل و قول لسان و امن بال بعض الماں یہ بھی تعریف کرتے ہیں اے تقادم بل جینان و بالارکان بال نسان و امل بال ارکان یزید و بے تعطر الرّحمان کہ یہ رحمان کی اطاعت کے ساتھ بڑھتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور شیطان کی اتباع اور پیروی کرنے سے کم ہوتا ہے یہ ان کی تعریفات کا ایک خلاصہ ہے اور اس پر اہل سنت نے اہل سنت کے علماء نے اجماع ذکر کیا ہے کہ اس پر اس تعریف پر اجماع ہے امام شاہ فی رحمہ اللہ نے اس پر اپنی ان کی کتاب ہے کتاب میں انہوں نے اس تریف پر اجماع نقل کیا ہے کہ صحابہ کا اور اس کے بعد تابئین کا اور تابعین کے بعد دوسرے اما محدسین کا اس پر اجماع ہے اس طریق پر امام شاہ فرمات الجماء و منت صحابینہ اس پر اجماع ہے صحابہ اور تابعین کا اور ان کے بعد آنے والے علماء کا من ادرکناہ اور جن کو ہم نے پایا ہے وہ سارے کے سارے کہتے تھے المان و قول و املوں ایمان قول عمل اور نیت کا نام ہے بعض علماء نیت کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں وہ قول ہی میں آ جاتا ہے کہ قول القلب کے اندر یہ نیت اور اخلاص شامل ہے لا واحد من الا بالآخر کہ ان تینوں میں سے یہ تینوں سے اگر کوئی ایک رہ جائے تو دو کفیت نہیں کرتے یہ تینوں ہی ضروری ہیں یعنی قول اور عمل اعتقاد بال اور قول باللسان لسان اور عمل بل یہ تینوں ضروری ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے یہ منقول ہے امام لال قائی کی کتاب ہے اعتقاد اصول اہل السنہ ولجما اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول موجود ہے امام بخاری فرماتے ہیں لکیت اکثر العلم کہ میں ایک ہزار سے زیادہ اہل علم سے ملا ہوں میری ملاقات ہوئی ہے اہل الحجاز و مکتہ ول والکوفہ ولکوفہ و واسق و بغداد و شام و مصر لکیت ہوں کر کرنن بعد کرن باد کرن ائی تبکت طبقت ادرکت ہوں وحم اکثر امن ستم و اہل شام و مصر ول جزیرہ مررتین ولبصر اربہ مرات انفی سنیم اس کے بعد لمبی عبارت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہزار سے زیادہ علم سے میری ملاقات ہوئی ہے وہ حجاز کے مکہ کے مدینہ کے کوفہ کے بسرہ واسط بغداد شام مصر میں کئی مرتبہ ان کو ملا ہوں اور اسی طرح شام اور مصر اور جزیرہ دو مرتبہ اور بسرا کے اندر چار مرتبہ ملا ہوں اہل علم سے پھر انہوں نے پینتالیس جو اس وقت کے علماء تھے اہل سن ان کا نام ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں ان سے میں ملا ہوں اور یہ سارے کے سارے اس میں اختلاف نہیں کرتے تھے کہ ان وعمل کہ دین یعنی کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے بزال کا یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے جو کہ عید میں نے شروع میں پڑھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما له ونا الصلاة اور ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو اطاعت کو بندگی کو بالکل یکسو ہو کر اور وہ نماز کو قائم کریں زکوٰۃ کو ادا کریں اور یہی مضبوط اور سیدھا دین ہے تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اسی طرح امام ابو عبید قاسم سلام رحمہ اللہ انہوں نے 133 علماء کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ سارے کے سارے کہتے تھے المان و قول و امل یزید و کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے یہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے وہ قول اہل اور یہ اہل سنت کا قول ہے اس طرح اس کے بعد امام ابن عبد البر نے بھی اہل الحدیث اور اہل الفقہ کا اس بات پر اجمان نقل کیا ہے کہ ان المانہ قولوں امل تو یہ اس پر بہت زیادہ اور بھی تعریفات ہیں کہ اختصار کے ساتھ یہ تو اہل سنت کے نزدیک جو ایمان کی تریف ہے اب اس میں جو ایک شبہ ہے اصل میں زیادہ باتیں وہی کروں گا کہ آج کل جو کہ جن کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ عمل کی کیا حیثیت ہے ایمان کی اس تعریف میں ہم نے کی ہے جسر و سارین کرتے ہیں اہل سنت کرتے ہیں یہ تقاط بل قلب قول بل اور عمل بال عمل بلجوارے کی حیثیت اب کیا ہے کیا عمل بل یہ شرط صحت ہے یا رکن ہے یا کہ شرط کمال ہے اس پر جو اہل سنت کے نزدیک عمل بال یہ شرط صحت ہے یا رکن ہے یا جز ہے ان کے جو مخالفین ہیں اہل سنت کے ان میں سے معتضلا اور خوارج بھی اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا ان کے نزدیک بھی ایمان کی یہی تریف ہے جو اہل سنت کے نزدیک ہے لیکن ایک فرق ہے درمیان میں تھوڑا سا خوارج اور معتضلاء کے نزدیک بھی ایمان کی وہی تریف ہے جو اہل سنت کے نزدیک ہے فرق یہ ہے کہ خوارج اور معتضلا وہ عمل بل جوارے ہر قسم کے عمل کو وہ شرط قرار دیتے ہیں ہر قسم کے عمل کو شرط قرار دیتے ہیں یعنی ان کے نزدیک کوئی بھی عمل رہ جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے ایمان ٹوٹ جاتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے لیکن اہل سنت کے نزدیک وہ کہتے ہیں شرط ہی ہے رکن کہتے ہیں جز کہتے ہیں لیکن اس کو تفصیل کے ساتھ اس میں تفصیل ہے کہ ہر عمل وہ شرط نہیں ہے ہر عمل شرط نہیں ہے یعنی کہ امال کے اندر تفصیل ہے بعض امال شرط صحت ہیں جن کے نہ ہونے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور جو بعض امال ہیں وہ شرط کمال ہیں اگر وہ رہ جائیں تو ایمان ختم نہیں ہوتا ایمان ناقص ہوتا ہے لیکن خوارج اور معتضلا کے نزدیک ہر قسم کا عمل جو ہے وہ شرط صحت ہے اسی لیے خوارج جو ہیں وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو وہ کافر قرار دیتے ہیں کبیرہ گناہیں سنا چوری شراب وغیرہ اس طرح کے جو گناہ جس سے ہو جائیں وہ اس کو کافر قرار دے دی دیتے ہیں دہر اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اس طرح معتضلا ہیں معتضلہ اور خوارج کے درمیان فرق یہ ہے یہ اسم کے اندر متفق ہیں لیکن حکم کے اندر یہ متفق نہیں ہے اسم کے اندر متفق کا کیا مطلب ہے کہ یہ مومن نہیں کہتے جو گنہ مسلمان ہیں ان کو مومن نہیں کہتے لیکن جو متضلا ہیں خوارے جو ان کو کافر قرار دے دیتے ہیں لیکن موتزلہ کافر قرار نہیں دیتے وہ کہتے ہیں منزلہ تم بین المنزلہ تعین دو منزلوں کے درمیان میں ہے یہ نہ اس کو کافر کہتے ہیں نہ اس کو مومن کہتے ہیں خوارج کافر قرار دے دیتے ہیں لیکن موتزلہ یہ کہتے ہیں دو مرضوں کے درمیان میں ہے یہ مومن بھی نہیں ہے کافر بھی نہیں ہے لیکن نتیجے کے لحاظ سے یہ دونوں متفق ہیں حکم کے جی اندر متفق ہیں دونوں جی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو یہ جی ہمیشہ دارا اسلام سے خارج ہو جائے گا بندہ اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس میں یہ متفق ہیں صرف ان کا یہ آپس میں یہ اختلاف ہے تو اہل سنت کی جو مخالفت کی ان میں سے پہلے نمبر پر یہ خوارج اور متضلہ ہیں اہل سنت عمل کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ بعض امان شرط صحت ہیں جبکہ بعض امال شرط کمال ہیں ان کو بعض علماء کہتے ہیں مکملات یعنی <تصفح> بعض اعمال ایمان میں تکمیل کا باعث بڑھتے ہیں, بنتے ہیں اور بعض اعمال ایمان کے لیے شرط کا درجہ رکھتے ہیں اگر وہ عمل نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا مثلا یہ نماز علماء کے نزدیک جو کہ راجیہ غور کے مطابق نماز بھی شرط صحت ہے اور اس طرح جو دل کے اندر محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے اور توحید اور اس کے تقاضے یہ امال ہیں یہ امال واجب اور ضروری ہیں اور یہ شرط کا درجہ رکھتے ہیں اگر ان میں سے کوئی عمل رہ جائے تو ایمان ختم ہو جائے گا جبکہ بعض امال جو ہیں دوسرے ثواب اور نیکی کے کام ہیں وہ شرط کمال کہلاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی عمل رہ جائے تو ایمان ختم نہیں ہوتا تو ایک تو یہ جی ہے آج کل کیونکہ یہ بات میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ عمل ہے شرط صحت یا رکن جبکہ دوسرے لوگوں کے نزدیک ان میں سے بعض اشاعرہ ہیں عشاء کے نزدیک یہ شرط کمال ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتل باری میں جو ایمان کی تریف کی ہے اس میں انہوں نے عمل کو شرط کمال قرار دیا ہے جبکہ یہ ہمارے جو صلط صالحین ہیں وہ تقدمین ہیں ان کے نزدیک عمل شرط کمال نہیں ہے حافظ البن حجر نے اس کو شرط کمال قرار دیا جو کہ غلط ہے اور ماضی قریب میں اس کو محدث البانی رحمہ اللہ نے بھی تمام اعمال کو ایمان کے شرط کمال قرار دیا ہے تمام امال کو حکم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ تمام امال شرط کمال ہیں شرط کمال کا مطلب پہلے میں نے تفسیر کے ساتھ کی ہے کہ اگر کوئی بھی عمل نہ ہو بندے کے اندر نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنے ہم عمل کرتے ہیں مندہ کوئی بھی عمل نہ کرے ان کا صرف اقرار کرتا ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا اس کے جو ایمان کے اندر نقص پیدا ہوگا لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا جبکہ اہل سنت کے نزدیک جو بالکلیہ مال کا تارک ہے جس کو دوسرے لفظوں میں علماء کہتے ہیں تارک و جنسل عمل بالکلیہ اعمال کا تارک نہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نہ دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے محبت اللہ نہ اللہ کے لیے محبت نہ اللہ کے رسول کے لیے محبت ٹھیک ہے بالکل جو اعمال کا تارک ہے اگر شرط کمال اس کو قرار دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو دل کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا نماز نہیں پڑھتا کوئی بھی عمل نہیں کرتا تو بھارت مسلمان ہی رہے گا تو یہ بات غلط ہے علماء نے اس کا انکار کیا ہے بلکہ یہ میرے سامنے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے تحظیر من الرجا وباض القطب الت علی اس کے اندر یہ سعودی عرب کی جو لجنا ہے لجنۃ الفتاح یا حید کبارت علما اس ان لجنا کو ایک سوال بھیجا گیا جا کے بارے میں تو لجنا نے جو جواب دیا اس کے بارے میں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امال شرط کمال ہیں شرط صحت قرار نہیں دیتے یا اس کو رکن قرار نہیں دیتے یہ لجنا نے ان کے بارے میں کیا فتوا دیا کہتے ہیں یہ پیچھے جو سوال کے اندر ایک بات ذکر ہے اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں حاضل مکالت المذکورہ یہ جو سوال کے اندر بات ذکر کی گئی ہے ہیا مکالت المرجیہ یہ مرجیہ کا کول ہے مرجیہ کی میں تریف بعد میں کرتا ہوں اللہ زینہ یہی کارمی رہے ہیں یرجون العمال ان مسمل ایمان ایمان کی تعریف سے اعمال کو خارج کر دیتے ہیں عمل کو شامل نہیں کرتے ایمان کی تعریف میں وہ کہتے ہیں مرجیا کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے المان و تصدیق بال قلب کہتے ہیں ایمان تصدیق بالقلب قلب کا نام ہے او اس تصدیق بال کلب فقط یا کہتے ہیں کہ تصدیق بالقلب قلب اور زبان کے اقرار کا نام ہے یہ مرزیا کے نزدیک وہ امل اعمال رہے اعمال فنحا ان دم شرط و کمال فقت ولی ست من یہ لجنت جو ہے اس کے علماء کہتے ہیں مرغیا کے نزدیک اعمال شرط کمال ہیں ایمان کے اندر امال شرط کمال ہیں ولی ست اس کے اندر شامل نہیں ہے یعنی اس کا رکن اور جز نہیں ہے اور شرط نہیں ہے پمن سب داق قلب جو بندہ اپنے دل سے تصدیق کر دے منتا قبل اپنی زبان سے اقرار کر لے فا وامل العمان ان دہم تو وہ مرجیا کے نزدیک کامل ایمان والا بن جائے گا بلو فالما فالم ترک الواجباد اگرچہ وہ جو بھی کرے واجبات کو ترک کر دے یعنی اللہ سمان و ان چیزوں کو فرض قرار دیا ہے واجب قرار دیا ہے نماز اس کو ترک کر دے صرف دل کے اندر تصدیق ہے زبان کے اندر اقرار ہے تو وہ ان کے نزدیک کامل ایمان والا ہے وفیر المحرمات جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے ان کا وہ ارتقاب کر لے تو پھر بھی وہ کامل ایمان والا ہے وہ استحکل الجنّا اور وہ جنت کا مستحق ہے جنت میں داخل ہو جائے گا بلو لم یا عمل خیرو اگرچہ اس نے کبھی بھی کوئی بھی عمل نہ کیا ہو تو یہ جو علماء ہیں حیات کے بارالعلما کے انہوں نے اس بات کو مرجیا کی بات قرار دیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امال ایمان کے اندر شرط کمال ہے جو لوگ کہتے ہیں شرط کمال ہیں جو لجنا بھی علماء نے کہا کہ یہ مرجیا کی بات ہے مرجیا کی بات ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ عمل نہ کرے یعنی تارے کو جن سے عمل۔ جن سے عمل کا تارک یعنی کہ بالکلیہ عمل کا تارک وہ بھی جنت میں چلا جائے گا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا تو اس کے بعد لجنا نے کہا کہ ان کی اس طریق سے کئی باطل جو لوازمات یہ لازم آتے ہیں اور اس سے حسر القفر بے قفر تقزیب یہ جو بات ہے ان کی اس سے کئی باطل لوازم جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں ایک تو یہ کفر صرف تقزیب کا نام ہے اور استحلال قلبی کا نام ہے اس کے بعد کہتے ہیں ملاشکمبین یہ باطل قول ہے اور یہ کھلی گمراہی ہے اور کتاب و سنت کے یہ مخالف قول ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مان کی تریفی بیان کی تو یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ امال جو ہیں اور اس پر تب و سنت کے بہت دلائل ہیں وقت نہیں ہے یہ شرط صحت ہیں رکن ہیں یا جز ہیں شرط کمال نہیں ہے اور آج کل ہمارے بعض علماء بھی جو ہیں جو کہ فتح باری سے آگے نہیں جاتے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں فتح باری تک رک جاتے ہیں وہ یا شرح سیمسن نویوس تک رک جاتے ہیں جو کہ ان دونوں کتابوں کے اندر جو خصوصاً عقیدے کے مسائل ہیں اس صفات کے وہ اہل سنت کا وہ عقیدہ نہیں ہے اس کے اندر عقدی اختہ پائی جاتی ہے دوبارہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ شرط صحت کا مطلب ہے کہ یہ ایسے کہہ کہ ضروری ہے اگر امال نہیں ہوں گے تو پھر اس کا ایمان نہیں ہے مطلب یہ ہے شرط صحت کا یا اس کو رکن کہہ لیں جیسے آپ اس کو یہ سمجھے ایک مثال کے ساتھ میں سمجھاتا ہوں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے اب اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اس کی ایک مثال ہے اسی طرح نیت بھی شرط ہے تو نیت نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی اسی طرح اور بھی جو شرائط بیان ہوئی ہیں اسی طرح ہی عمل ایمان کے اندر شرط ہے اگر عمل نہیں تو ایمان نہیں سادہ تو مفہوم ہے اگر ہم اس کو شرط کمال قرار دے دیں تو پھر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ بندہ کوئی بھی عمل نہ کرے نماز، روزہ، حاج، زکاة اللہ اور اس کے رسول سے محبت، تحید اور اس کے تقاضے کوئی بھی عمل نہ کرے صرف اقرار کرتا ہو تو اس کا ایمان ختم نہیں ہوگا شرط کمال کا یہ مطلب ہے آپ کو سمجھ آگی اس کی بڑا سا خوشک سا موضوع ہے بس اس کو میں حط المساء تو کر رہا ہوں کہ اس کو آسان بنا دوں و باللہ تعالیٰ التوفیق ایک تو شرط کمال اور دوسرا مسئلہ ہے تارک و جنسل عمل تو اہل سنت کے نزدیک تارک و جنسل عمل جو ہے امال کا بالکل تارک بندہ وہ بھی مسلمان نہیں ہے دارا اسلام سے خواہ اس پر امام نے تیمیا نے کتاب الایمان میں امام البین حنبل سے وغیرہ اور امام حمدی کئی سے اقوال نقل کیے ہیں ایک بندہ دل سے اقرار کرتا ہے نماز ہے حج روزہ سب کا اقرار کرتا ہے لیکن کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے بنتا کوئی بھی وہ عمل نہیں کرتا تو یہ تارق و جنس العمل اور شرط کمال بعض علماء نے تارک و جنس العمل کی اصطلاح بھی یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح تو یہ ایسی اصطلاح نہیں ہے کہ جو ہمیں متقدمین سے ملے یعنی کہ یہ تو ملتا ہے کہ عمال کا بالکل یا تارک لیکن یہ علماء نے سمجھانے کے لیے ایک اصطلاح بیان کی ہے جنس العمل طارق جنس العمل جس طرح کہتے ہیں توحید حاکمیت اسی طرح یہ ہے تارک و جنس العمل بعض علماء نے اس کو استعمال کیا ہے اور بعض علماء نے اسے گریز کرتے تھے اس میں حرج نہیں ہے اس کے استعمال میں شیخ بن بین بعض رحمٰ مولا نے اس کو استعمال کیا ہے تارک و جنس العمل کی اصطلاح کو اس کے بعد یہ اہل سنت کے نزدیک اب جو شرط صحت کا یہ بھی ہے کہ اس میں تھوڑی سی ہم نے تفصیل کرنی ہے ہر عمل شرط صحت نہیں ہے یعنی کہ مجموعی لحاظ سے تو شرط صحت ہے لیکن اگر ہم تفصیل کریں تو ہر عمل شرط صحت نہیں بنے گا کیونکہ یعنی ان میں سے علماء کہتے ہیں جو کہ نماز کی ایک مثال دیتے ہیں اور اور بھی کچھ امال ہیں کہ یہ شرط صحت ہے یہ شرط صحت ہے یعنی نماز نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے لمہ کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو شرط صحت ہو اس کا ترک کفر ہے ہر وہ عمل جو شرط صحت ہو اس کا عمل کفر ہے اور اس کے مقابلے میں ہر وہ عمل جس کا ارتکاب کفر ہو اس کا ترک یہ تغیر ہے یہ ایمان ہے ایک جملہ ہے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے ہر وہ عمل کہ جو شرط صحت ہے ایمان کے لیے شرتے صحت ہے وہ نماز جس کی ایک مثال دیتے ہیں اس کا ترکفر ہے اس کا ترکفر ہے اور ہر وہ عمل جس کا ارتکاب کفر ہے اس کا ترک ایمان ہے ٹھیک ہے اس کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے ان الفاظ پر تو یہ ایک ضابطہ ہے علماء اس کو ایک ضابطے کے طور پر بیان کرتے ہیں یہ ایک مسئلہ تھا شرط کمال والا اس کے بعد میں تریف بیان کرتا ہوں یہ تو اہل سنت کے نزدیک یہ ایمان کی تریف ہے اور خوارج کے نزدیک میں مثال کے ساتھ تھوڑا سا بتا گیا بھائیوں کی موٹر سائیکلوں پہ آئے ہیں وہ رستے میں کھڑی ہیں وہ ادھر کھڑی کرتے ہیں موٹر سائیکلیں ہیں ان کا رستہ ہے یہ okay. اہل سنت کے نزدیک اب جو اہل سنت کے مخالفین ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر پہلے ہو چکا خوارج اور موتضلہ کا ٹھیک ہے خوارج اور موتلہ تریس بالکل وہی کرتے ہیں جو کہ اہل سنت کرتے ہیں فرق یہ ہے کہ یہ تمام امال کو شرط سیت قرار دیتے ہیں ان میں یہ تفصیل نہیں ہے جو اہل سنت کے تفصیل پائی جاتی ہے کہ بعض امال شرط سے ہیں بعض امال جو ہیں وہ مکملات ایمان ہیں ایمان میں تکمیل کا باعث بنتے ہیں اگر وہ نہیں ہوں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ان کے نزدیک سارے کے سارے عمال اشرطہ ان سے کوئی بھی عمل اگر رہ جائے یا کسی بھی گناہ کا ارتقاب ہو جائے تو یہ جی اس کو کافر قرار دیتے ہیں خوارج اور موتضلا کے کی فرق یہ ہے کہ خارج خوارج خارجی لوگ تو اس کو کافر کر دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا لیکن موتضلہ کہتے ہیں کافر نہیں کہتے مومن بھی, بھی کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہمیشہ جنم میں رہ گا وہ کہتے ہیں منزلتن بین المنزلتین یہ, یہ خوارج اور موت ازلہ ہیں اس کے بعد جو اہل سنت کی مخالفت کی ہے مہم مرجیت الجہمیہ جہمیہ یا دوسری لفظ میں کہتے ہیں غلاط المرجیہ غلاط المرجیہ غلی قسم کے مرجیہ ان کے لذیق ایمان کی طریف ہے الیمان معرفت اللہ تعالی بالقلب فقط امن حضم نے جو الفصل میں تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے صرف دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت فقط زبان سے اقرار بھی نہ ہو اور اعضاء اور جوارے کے ساتھ عمل بھی نہ ہو صرف دل میں معرفت ہے یا تصدیق ہے تو اپنے عمل کے ساتھ جو مرضی کرے بندہ جی اپنے زبان کے ساتھ وہ جس چیز کا یہودی ہونے کا اعلان کر دے نصرانی ہونے کا اعلان کر دے صرف اس کے دل میں معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہے تو یہ ان کے نزدیک جو ہے مرزیت الجہمیہ یا غلط المرجیا کے نزدیک یہ کامل ایمان والا ہے بندہ یہ یہ ممن بندہ ہے مرزیۃ الجہمیہ کے نزدیک شیخ الاسلام ابن تعمیہ رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے اپنی کتاب الایمان کے صفحہ نمبر 147 پر مجموع الفتاوہ کے ساتھویں جلد جو کہ کتاب الایمان ہی ہے اس کے اندر شیخ الاسلام مرجت الجامعہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَمِنْ هُمْنَا يَذْهَرُ خَطَعُ قَوْلِ جَهْمِ بِنِ صَفْوَانَا وَمَنِ تَبَعَهُ یہاں سے ہی جام بن صفوان اور ان کے پیروکاروں کی خطا واضح ہوتی ہے حَيْسُ زَنُّ أَنَّ الْإِ مجرد تصدیق القلب وعلمہ ان کا یہ گمان ہے نے یہ سمجھا ہے کہ ایمان مجرد دل کی تصدیق اور دل کے علم کا نام ہے جام بن صفان ان کے پیروکار نے سمجھا ہے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق اور اس کے علم کا نام ہے لمحے جل امال کلب من المان دل کے امال کو انہوں نے ایمان کے اندر شامل نہیں کیا دل کا عمل بھی ہوتا ہے جس طرح ازار جوارے کے عمل ہوتے ہیں نا اس طرح دل کا بھی عمل ہوتا ہے تو دل کا عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت خوف خوشیت توکل امید یہ دل کے عمال ہیں تو مرزیۃ الجامعہ یا غلاۃ المرجیا یہ دل کے اعمال کو ایمان میں شامل نہیں کرتے بسن اور وہ سمجھتے ہیں اللہ کا دقن انسان کامل المان بلب ہی وہ سمجھتے ہیں ان کا یہ گمان ہے کہ انسان اپنے دل سے مومن کامل ایمان والا ہو سکتا ہے رسول اللہ و رسول ودی اور یقت بہ یو حدم المساجد بین المصاحف ب كم القفار غیت الكرامہ كُلُّهَا یین لَا غائت الاصلہ الَّذِي فِي ہی امام صاحب فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل سے مومن کامل ایمان والا ہو سکتا ہے خواہ وہ اپنے عمل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول كو غالوی کیوں نہ دیتا ہونا عب اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عداوت اور دشمنی کیوں نہ رکھتا ہو اور اللہ کے اولیاء جو ہیں اس کے دوست ہیں ان کے ساتھ عداوت اور دشمنی کیوں نہ رکھتا ہو اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ وہ دوستی کیوں نہ رکھتا ہو وہ نبیوں کو قتل ہی کیوں نہ کرتا ہو اپنے عمل کے ساتھ وہ مساجد کو منہدم اور مسماری کیوں نہ کرتا ہو اپنے عمل کے ساتھ اور وہ قرآن کی بے حرمتی کیوں نہ کرتا ہو اپنے عمل کے ساتھ اور وہ کافروں کی عزت ہی کیوں نہ کرتا ہو اور ممنو کو وہ ذل و رسوائی کیوں نہ کرتا ہو یہ سارے کے سارے گناہ تو ہیں لیکن ایمان کے منافی نہیں ہے یہ کن کے نزدیک ہے مرجیات الجہ یا دوسرے لفظ کہتے ہیں غلاد المرجیا وہ کہتے ہیں یہ سارے کام کی مندہ کرے اپنے عمل کے ساتھ کرے اللہ آس کو گالیاں دے ہاں جی مسجدوں کو گرا دے ہاں جی قرآن کی بے حرمتی کر دے نبیوں کو قتل کر دے اور مومنوں کے خلاف کافروں سے دوستی کرے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے کہتے ہیں گناہ تو ہیں لیکن ایمان کے منافی نہیں ہیں پھر بھی بندہ ممن ہو سکتا ہے ان کے گناہوں کے ساتھ بھی ممن رہ سکتا ہے یہ غلاط المرضیا کے نزدیک وہ کہتے ہیں صرف دل کے اندر تصدیق کافی ہے اور دل کے اندر معرفت کافی ہے تو یہ جو غلط المرجیاں ہیں ان کو آلسنہ مل جماع نے کافر قرار دیا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یہ کافر ہیں یہ یہیز نے ان کو مسلمانوں کے جو بہتر فرقے ہیں ان کے اندر شامل نہیں کیا غلط المرجیا کو بہتر فرقے ہیں وہ بہار مسلمان ہیں جو بہتر فرقے حدیث کے اندر آئے ہیں نا وہ مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ کافر نہیں ہیں جو شریک اور کفر کرنے والے ہیں نا وہ بہتر فرقوں میں نہیں آتے تو جو غلط المرجیاں ہیں یا مرجیۃ الجہ یہ ان بہتر الفرقوں میں بھی ہی نہیں ہیں یہ ان کو امہ حدیث نے محدثین ان کو کافر قرار دیا ہے ان میں سے امام نافِ رحمہ اللہ جن محدثین امہ نے ان کو کافر قرار دیا ان میں سے امام نافِ رحمہ اللہ امام وقی بن وکیبر رحمہ اللہ امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ امام احمد بن حمر رحمہ اللہ اور اسی طرح امام حمیتی رحمہ اللہ وغیرہ کئی علماء نے مرجیاۃ الجہمیہ یا غلاط کو کافر اور دیرا اسلام سے خارج قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بستر فرقوں میں بھی شامل نہیں ہے تفصیل آپ اس کی ظاہرات الرجا فلفکر الاسلامی میں دیکھ سکتے ہیں. یہ تو تھے اہل سنت کی جو دوسرا طبقہ جس نے مخالفت کی ہے غلط المئی پہلے نمبر پر اوپر خوارج اور متضلا دوسرے نمبر پر مرجع تل جامیہ یا غلاط المرجع اور تیسرے نمبر پر جنہوں نے اہل سنت کی مخالفت کیا وہ ہیں مرجع تل کرامیہ کرام کرامیہ فرقہ ہے محمد بن کرام سجستانی تاؤس کی طرف یہ منصوب ہے اور ان کے نزدیک ایمان کی طریف ہے اقرار باللسان فقط کرامیہ فرقہ کے نزدیک ایمان کی طریف ہے صرف زبان کے ساتھ اقرار کرنا یہ ایمان کی تعریف ہے جی دل کے اندر کفر بھی ہو نفاق ہو تو اس تو ان کی تو اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ جو منافق تھے وہ بھی ممن تھے زبان سے قرار کرتے تھے نا وہ ان کی اس طریقے سے لازم آتا ہے کہ منافق بھی مومن تھے جب کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ منافق ہے وہ جنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے تو یہ غلط اہل سنت کے ساتھ ان کی مخالفت ہے اس کے بعد جس فرقے نے اہل سنت کی مخالفت کی ہے وہ ہے مرزیت الفقا مرزیۃ الفقہ مرزیۃ الفقہ یا مرزیۃ القوفہ یا فقہفہ بھی ان کو کہا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے جو اصحاب اور پیروکار ہیں ان کو کہتے ہیں مرزیت الفقہ انہوں نے اللہ سنت کی مخالفت کی ہے تو ان کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے المانوں جب ٹائم کا پتہ چلے گا جس سے جا مرجیت الفقہ کے نزدیک ایمان کی طریف ہے المعرفت بالقلب والقرار باللسان اہل سنت کے نزدیک تھے اعتقاد بالقلب قول باللسان اور عمل بالجوارہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ان میں سے ایک بھی رہ گیا تو ایمان نہیں ہے ایمان ختم ہے تو مرجیت الفقہ کے نزدیک دو چیزوں کا نام ایمان ہے المارفت بالقلب والاقرار باللسان دل کے اندر معرفت اور زبان کے ساتھ قرار اور عمل کو اس میں شامل نہیں کرتے ایمان کی تاریخ میں تو یہ امام ابو غنیفہ اور ان کے جو دوسرے اصحاب ہیں یا فکہا ہے یہ جی ان کے نظر تو یہ بھی غلط ہے صحیح نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرجیات الفقہ یہ عمل کو ضروری بھی سمجھتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں یہ امام نے حزم اللہ الفصل میں لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے نزدیک ایمان کی تعریف معرفت بالقلب والاقرار باللسان معن فاذا ہی جب بندہ دین کی معرفت حاصل کر لے اپنے دل کے ساتھ واقر به بلسانه زبان کے ساتھ اقرار کر لے وہ مسلم ون کامل ون ایمان مسلمان ہے کامل ایمان والا ہے والاسلام اور کامل اسلام والا ہے وہ انسم ایمان اعمال کو ایمان نہیں کہتے ولاکنہ شراع المان اس کو شرائمان کہتے ہیں ایمان کو کچھ نہ کچھ اہمیت دیتے ہیں یہ ہی نہیں کہ جس طرح کہ وہ غلط المرجیاں ہیں یا کرامیا کر ہیں ان ان کی طرح نہیں ہیں عمل کی اہمیت ہے لیکن جس طرح اہل سنت کے نزدیک ہے اس طرح نہیں ہے اب یہ بڑا ایک بڑا لمبا مسئلہ ہے کہ مرزیات الفقہ اور اہل سنت کے نزدیک یہ جو اختلاف ہے اس کی نوعیت کیا ہے کیا یہ لفظی اور سوری اختلاف ہے یا کہ حقیقی اور معنوی اختلاف ہے یہ اس میں یہ ایک بڑا ایک ایک تفصیل طلب یہ ایک مسئلہ ہے اور اس پر جو عقیدہ تاویہ کے شارہ ہیں ابن ابی عز رحمہ اللہ ان کے نزدیک یہ لفظی اور سوری اختلاف ہے اور شیخلّیمیہ کی بعض عبارتیں ایسی ہیں کہ دن میں انہوں نے کہا کہ یہ لفظی اور سوری اختلاف ہے لیکن ان کی بعض عبارتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقی اور مانوی اختلاف ہے تو ان کو جمع کیا علماء نے کہ یہ بعض صورتوں میں حقیقی اور مانوی اختلاف بنتا ہے جبکہ بعض صورتوں میں یہ لفظی اور سوری اختلاف بنتا ہے تو یہ انہوں نے ان میں توفیق اور تطویق دی ہے علماء نے دونوں باتوں کی طرف تو بعض ماں نے کہا کہ یہ شیخ احمد باز رحمہ نے کہا کہ یہ حقیقی اختلاف ہے اور ان میں تیمین میں ایک جگہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اس کو اگر لفظی اختلاف ہے تو لفظ بھی و سنت کے مطابق ہونا چاہیے اس میں بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور میرے تیمیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لفظی اختلاف ہے اور ان کے اس غلط تعریف کرنے کی وجہ سے اس لفظی اختلاف کی وجہ سے جو دوسرے متقلمین یا مرجیہ قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے گرستہ ہموار ہوا ایک راہ ہموار ہوئی ہے تو یہ جامعہ اور متقلمین کی ارجا کا سبب بنا ہے یہ جو لفظی اختلاف ہے مرجیت الحقاقت انہوں نے کہا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے لفظ بھی کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے تو اس کا یہ خلاصہ ہے کہ یہ راجباد بادی کہ یہ حقیقی اختلاف ہے بعض صورتوں میں تو لفظی ہے لیکن بعض صورتوں میں حقیقی اور معنوی اختلاف ہے کیونکہ اس سے اہل کلام اور متکلمین اور جو مرجیا غلط المرجیا اور ان کے لیے ایک راہ ہموار ہوتی ہے اور فشق و فجور گناہوں کا ایک سباب اور ذریعہ بنا ہے ان کی یہ تعریف اس لیے ہمارے علما محدثین نے بڑی سخت الفاظ میں مرجیا مرجیات الفقہ اس وقت زیادہ تھے اعتراض ان کی ان کیا ہے اور ان کا رد کیا ہے بڑی سخت الفاظ میں حالانکہ وہ عمل کی کچھ نہ کچھ کوش اہمیت دیتے تھے اور ان میں بڑے زائد اور آبد قسم کے لوگ بھی تھے بے عمل نہیں تھے باد عمل بھی نہیں تھے وہ مرجیات الفقہ میرے تیمیہ نے, نے کسی نے ابھی ان کی تکفیر نہیں کی مرغیت الفا کی وہ کافر نہیں ان کو قرار دیا میرے تیمیہ نے ایک جگہ لکھا ہے مرزیت الفا کے بارے میں جی میں عبارت آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں ممتے ہیں تو یہ عابد اور زائد قسم کے جو لوگ تھے وہ عمل بھی بڑے کرتے تھے لیکن وہ عمل کو ایمان کی بات تری میں شامل نہیں کرتے باقی بڑے زائد اور عابد تھے یہ امام التمیہ نے مجموع فطابہ کی ساتویں جلد میں اور کتاب المان کی صفر ایک سو اکیاون پر یہ بات ذکر کی ہے یہ فرماتے ہیں ولمر الزین کالو مرجیا الفقاء کے بارے میں کہتے ہیں وہ مرزیا جو کہتے ہیں المان تصدیق القلب مقل السام کہ امان تصدیق بالقلب اور زبان کے ساتھ تقرار کرنے کا نام ہے ہو عمل اس کے اندر شامل نہیں ہے یہ کن کا مذہب ہے امام صاحب کہتے ہیں من من قوفا و یہ قوفا کے فکہ کا یہ مذہب ہے اس کی ایک جماعت کا مذہب ہے اور اس کے عابد اور زائد لوگوں کا یہ مذہب ہے اب غور وہ عمل کو شامل بھی نہیں کرتے تریف کے اندر لیکن تھے بڑے عابد اور زاہد اس کا مطلب ہے عمل کی اہمیت کے مکائل تھے تو صاحب فرماتے ہیں وہ اور یہ یہ بھی جانتے تھے اللہ ابلیس اور فراؤنا غیر فارن ماتی کے قلوب مرجیا تلف کہا یہ بھی جانتے تھے کہ فرعون اور ابلیس وغیرہ قسم کے یہ کافر تھے دل کی تصدیق کے باوجود کافر تھے اگر مرزیا ترجامیہ یا غلط المرجیا کی بات نہیں جو کہتے ہیں کہ دل کے اندر تصدیق ہو زبان کے ساتھ جودی ہو جائے عیسائی ہو جائے تو وہ کافر نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو دل کے اندر تصدیق تو فرعون کو بھی تھی دل کے اندر تصدیق تو ابلیس کو بھی تھی دل کے اندر وہ منکر نہیں تھے وہ قرآن میں علیہ السلام نے کہا تھا نا فرون کو لقد علم ہے ہے کہ جی اللہ آسمان زمین و آسمان کے رب نے کے جو نازل کیا ہے جو نشانیاں نازل کی بسائر یہ بسائر ہیں بصیرت افروز دلائل ہیں یہ نشانیاں. تجھے تجھے علم ہے اور فرونیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا انہوں نے انکار کر دیا زبان کے ساتھ لیکن دل ان کا یقین کر چکے تھے اناد کے ساتھ تکبر کی وجہ سے ٹھیک ہے تو وہ کافر تھے دل کے اندر ان کو یقین تھا اس طرح امبلیز تھا اناد اور تکبر کیا نا اس نے دل کے اندر تو پتا تھا تو اولاد المرجے کو اسی لیے علماء نے کافر قرار دیا ہے تو یہ, یہ مرجے تو فکا یا فکا احناف یہ کہتے تھے یہ کافر ہیں فیرون بھی کافر ہے بلیس بھی کافر ہے دل کی تصدیق کے باوجود کافر ہیں اس یعنی کا استراب ہے غلط ہے یہ کہتے ہیں نا عمل کو شامل نہیں کرتے ایمان کی ترین میں تو کہتے ہیں کہ جب وہ دل کے اعمال کو ایمان کی تعریف میں شامل نہ کریں تو ان کو جام کا قول لازم آتا ہے جام سفان کا وہی غلط المرجیا والا مرجاۃ لازم آتا ہے اگر یہ دل کے اعمال کو اس میں شامل نہیں کرتے دل کے اعمال خوف خشیت محبت اللہ اس کے, سور کے ساتھ محبت تو کے تقاضے وہ اند خلوح اور اگر یہ فکا اناف یا مرجد الفقہ کہتے ہیں کہ دل کے اعمال تو ایمان کے اندر شامل ہیں لیکن جوارے کے امال شامل نہیں ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں لازمہم دخول جوار ایزم اس سے لازم آتا ہے جب یہ دل کے اعمال کو ایمان کی ترین میں شامل کرتے ہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جوارے کے اعمال کو بھی ایمان کی ترین میں شامل کریں یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے ایک کو شامل کرتے ہیں تو دوسرے کو لازمی شامل کرنا پڑے گا اگر ایک کا انکار کرتے ہیں دوسرے کا بھی انکار ہو جائے گا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ دل کے اعمال کو ایمان کے اندر شامل کرتے ہیں تو یہ بھی لازم آتا ہے کہ جوارے اعمال کو بھی ایمان کے اندر شامل کریں ایزن لازمت اللہ اس, لازم اس بات کی سمجھ آئی آپ کو یہ جو ایک بڑا دقیق سا امر تہمیہ نے مرجیت الفا کا اضطراب بیان کیا ہے ان کا تناقض بیان کیا ہے کہ یہ جوارے کے اعمال کو ایمان کی تریب میں شامل نہیں کرتے جوارے امال نماز وغیرہ جوارے کے امال ہیں اس کو ایمان کی تریب میں شامل نہیں کرتے تو امام فرماتے ہیں اب اگر یہ شامل نہیں کرتے تو پھر دل کے عمل کو بھی لازم ہے کہ وہ شامل نہ کریں دل کے عمل کو کیوں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں دل کا عمل جو ہے نا یہ ایمان کی تریب ہے تو وہ کہتے ہیں دل کے عمل کو کرتے ہو تو جوارے کے عمل کو کیوں نہیں کرتے یہ تو آپس میں لازم و ملزوم ہے یہ تو تمہارا استراب ہے یہ تو تمہارا تناقض ہے بلاکن ہا اول شرعی صبح اشتبا اشتبا علام و علیہ مام صاحب ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ شرح دلائل تھے جن کی وجہ سے ان پر معاملہ جو ہے نا وہ مشتبہ ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا تناخذ اور استراب بھی مام صاحب نے بیان کر دیا ہے یہ تو مرزیا تلف ہے اور بالتفاق ان کی کسی نے تکفیر نہیں کی میں تیمیہ نے تفصیل نہیں کہ میں آپ کو ان کے سارے اقبال سناؤں انہوں نے کہا کہ ان کی میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے ان کو کافر قرار دیا ہو ان کا رد کیا ہے انکار کیا ہے تو یہ مرزی طلف ہے اب جو ایک اور جو قسم جو مرزیا ہی ہے جس کو علماء المرز الف المرجیت الصر کے نام سے یاد کرتے ہیں جدید قسم کے مرجیہ یا اصر مر... اظہر کے مرجیہ ان کے ساتھ ہمارا کیا اختلاف ہے کا کیا اختلاف ہے اور وہ... یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ج... یہ مرزیت الصحر یا المرجیت الجدد یا جدید مرجیہ یہ ایمان کی تعریف وہی ہی کرتے ہیں جو اللہ سنت نے کی ہے ایمان کی تعریف وہی ہی کرتے ہیں جو سنت نے کی ہے یہ تقادل قلب کا نام ہے قور باللسان کا نام ہے عمل بالجوارے کا نام ہے اور اس کی اندر آج کے اندر آ ہمارے پاس اہل حدیث حضرات اور بڑے بڑے جو مفتی حضرات ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں جو میں نے پہلے بات کی نا شرط کمال والی ایک خود میں نے مفتی ایک مفتی صاحب کی تقریر سنی تو وہ ایمان کی تعریف کر رہے تھے اور بیان کر رہے تھے تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اعمال جو ہیں یہ شرط کمال ہیں شرط کمال ہیں اہل حدیث مفتی اس نے کہا یہ شرط کمال ہے اس چارے کو یہ پتا نہیں کہ شرط کمال کہنے سے کیا لازم آتا ہے شرط کمال کہنے سے لازم آتا ہے کوئی بھی عمل نہ ہو بندے کا کچھ بھی نہ کرتا ہو ساری زندگی اس نے اللہ کو سجنا نہ کیا ہو تو وہ بہرحال مسلمان تو ہے جب تک اقرار وہ کرتا ہے صحیح ہے نا تو یہ اس, اس کا ایک باطل جو لوازمات ہے شرط کمال تو یہ غلط ہے بات آفس نظر رحمہ اللہ کی اور محدت البانی رحمہ اللہ کی تو یہ اس کے اندر شاید لا ظہوری طور پر ہمارے بعض اہل حدیث وہ اس کو شرط کمال قرار دیتے ہیں جبکہ میں پہلے بات واضح کر چکا ہوں کہ شرط کمال یہ کہنا غلط ہے یہ برجیا کی بات ہے بلکہ تحقیق کے ساتھ اشارہ اشارہ کے جو برجیا مرجیا کی بہت زیادہ اقسام ہے بارہ قسمیں ہیں مرجیا کی جو ابو الحسن عشری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقالات السلامی میں برجیا کی بارہ قسمیں کی ہیں تو تفصیل کا مقام نہیں ہے تو مرزیات الصحر تریف بالکل اہل سنت والی کرتے ہیں لیکن اس طریف کا جو لوازمات ہیں یا اس سے جو لازم آتا ہے اس کا انکار کرتے ہیں یہ دوسرے لفظوں میں جو علمی اس کی ایک اصطلاح علما کہتے ہیں کہ اسم کے ساتھ اسم کے لحاظ سے اہل سنت کے ساتھ متفق ہیں حکم کے لحاظ سے متفق نہیں ہیں یا پون نا فلسم یکون ناف الحکم ٹھیک ہے نا جس طرح ایک تھوڑا سا فرق تھا اور خوارج کے درمیان اسی طرح ہی ان کا ہے کہ یہ اسم کے ساتھ ہمارے ساتھ متفق ہیں حکم کے اندر یہ متفق نہیں ہیں علماء کہتے ہیں کہ جب ایمان تم کہتے ہو کہ یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دل کے اندر اعتقاد زبان کے ساتھ قرار اور ازا اور جوارے کے ساتھ عمل اور کہتے ہیں کہ اس تعریف کا لازمی نتیجہ ہے کہ کفر بھی تینوں کے ساتھ ہو کفر بھی تینوں کے ساتھ ہو جس طرح دل کے ساتھ ایمان اس طرح دل کے اندر بھی کفر ہو زبان کے ساتھ بھی کفر ہو اور عمل اور ازار جوارے کے ساتھ بھی کفر ہو اس تریف کا یہ لازمی نتیجہ ہے تو یہ کیا کرتے ہیں جس کے اندر بعض اہل دیس حضرات بھی ہیں پتہ لاش اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی تعریف تو یہ ہے لیکن کفر جو ہے وہ صرف دل سے ہوتا ہے جتنے مرضی کفیا عمل کر لے اپنے عمل کے ساتھ جتنے بھی سڑ کفری اور شرکیہ مال کرتا رہے تو وہ کہتے ہیں اس کا اعتقاد تو صحیح ہے اس نے دل کے ساتھ تو کفر نہیں کیا تو یہ بات غلط ہے, اہل سنت کی کرنے سے لازم ماتا ہے کہ جس طرح اعتقاد کے ساتھ کفر ہو اسی طرح زبان کے ساتھ بھی کفر ہوتا ہے اعضاء اور جمارے کے ساتھ بھی کفر ہوتا ہے تفصیل کا یہ مقام نہیں اور اس پر عرما نے کتابیں لکھی ہیں اس پر جو شاندار کتاب لکھی ہے اثر عذر کی ایک بہت بڑے عالم سلفی عالم نے شیخ علوی بن عبد القادر الصقاف حافظ اللہ انٹرنیٹ پر ان کی ایک سائٹ ادورسنیا اس کے یہ المشرف العام ہیں اور ان کی کتاب کا نام ہے التوسد والاقتصاد فی القفرا یقون بالفیل والقول او اعتقاد اور یہ کتاب جب شیخ ابن بعض رحمہ اللہ نے پڑھی تو اس کی انہوں نے تعریف کی اس میں تقدیم لکھی انہوں نے اور اس کی یہ نصیحت کی کہ اس کو پھلایا جائے شیخ علی سقاف نے اپنی اس کتاب میں ایک سو سے زیادہ متقدمین اور متاثرین اثر حضر کے علماء کے اقوال ذکر کیے اور ان سے ثابت کیا کہ قول اور عمل کے ساتھ ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے دل کے اندر تصدیق ہو یا نہ ہو دل کے اندر تصدیق ہو بھی اعتقاد ہو بھی انہوں نے ایک سو سے زیادہ علماء کی ایک لسٹ بیان کر دی کہ جنہوں جن نے کہا کہ عمل کے ساتھ بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے اس پر ایک اور بہترین کتاب ہے نواقذ الامان القولیا بلاملیہ میں علیمان محمد بن سعود الاسلامیہ کے استاد ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبداللطیف ان کی کتاب بھی اسی مدعے بھی یہ بڑی اچھی کتاب ہے تو یہ مجیا تواثر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی تعریف تو ہوئی ہے لیکن کفر جو ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے یا صرف کفر زمان سے ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زمان سے بقلم خود جو ہے وہ جو ہے وہ کہہ دے کہ میں تو کافر ہو گیا نوز بلّہ جی, اپنی خود ہی اسلام سے مستعفی ہو جائے تو یہ بات کہتے ہیں تو یہ بات ان کی غلط ہے ٹائم کتنا رہ گیا تو اب بعض جو علامتیں ذکر کی ہیں ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرجیا آپ کو پ... مرجع کی پہچان کس طرح ہوگی اور خوارج کی پہچان کس طرح ہوگی یہ آپ کو مرزیا اور خوارج کی پہچان ہوگی تو آپ کو پہلے سنجگی بھی ہو جائے گی مرجیا اور خوارج کی جی ہوگی پہلے سنجگی بھی ہو جائے گی اسے قلبی ثقافتی ان کا ایک دو صفحے بھی نہیں ہے انہوں نے اس کے اندر خوارج اور مرزیا کی جو ہیں علامات ذکر کی ہیں ان کی عبارتیں کہ جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرجیا کی باتیں اور یہ خارجیوں کی باتیں ہیں صحیح ہے تو یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں مثلا سری شرکیہ اور کفری عمل اس کی مثال ہے مسلمانوں کے خلاف کافروں کی نصرت کرنا مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا یہ نماخذ اسلام میں سے ہے نواخ اسلام وہ اعمال کے جو بندے کے اسلام کو توڑ دیتے ہیں تو مریات السر یا مرضیات الجدد یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے عمل سے ہی کفر اپنے عمل سے ہی ان کی مدد کر رہا ہے وہ جب تک وہ اپنے دل سے کفر سے محبت نہیں کرتا یا کافروں سے محبت نہیں کرتا وہ کافر نہیں ہوگا اپنے عمل سے جتنا مرضی کافروں کی مدد کرتا رہے یہ آج کل کے بہت زیادہ دیشوں کے اندر بھی اس قسم کے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنے عمل کے ساتھ جتنی مرضی کی مدد کر لے کافروں کی دل کے اندر وہ کافروں سے نفرت رکھتا ہو اور محبت نہ کرتا ہو ٹھیک ہے تو وہ کافر نہیں ہوگی بات غلط ہے یہ بات غلط ہے یہ بات یاد رکھیں دل کے اندر کافروں سے محبت رکھنا یہ علیحدہ سے کفر ہے اور مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا یہ علیحدہ سے کفر ہے وہ ناقض اعتقادی ہے دل کے اندر کافروں سے محبت کرنا کفر سے محبت کرنا یہ اعتقادی کفر ہے عقیدے کا کفر ہے اور اپنے عمل کے ساتھ کافروں کی مدد کرنا یہ عمل کا کفر ہے یہ جو ہمارے بعد بات, بات کرتے ہیں کہ اپنے عمل سے کافروں کی مدد کر دے اچھا یہ کاف... <deriv> بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کر سب نے کہا تھا کہ مثال بیان کریں کہ کوئی اس طرح کہتے ہوں اس کی ایک میں مثال بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ایک اسلام میں سے آٹھواں ناقص ہے جس کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کا کیا کافروں کی نصرت کرنا ان کی مدد کرنا اب یہ مرجیت الجدد یا مرجیت السر کہتے ہیں کہ اپنے عمل کے ساتھ کافروں کی مدد کر دے ان کا اتحادی حلیف معاون مددگار بن جائے لیکن اپنے دل کے ساتھ وہ ان سے محبت نہ کرتا ہو دل کے ساتھ نفرت کرتا ہے کافروں سے کہتا میں کافروں سے نفرت کرتا ہوں کافروں سے محبت نہیں کرتا میں لیکن اپنے عمل کے ساتھ کافروں کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ کہتے ہیں دیکھو وہ اپنے دل کے ساتھ جو وہ دل کے ساتھ کافروں سے بغض رکھتا ہے محبت نہیں کرتا اس کا عمل نہیں ہی بندہ ہے نا تو یہ, یہ اس کی ایک مثال ہے یہ بات غلط ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ علیحدہ سے کفر ہے دل کے اندر کافروں سے محبت رکھنا اگر ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو ایک بندہ اگر وہ کافروں کا اتحادی بن گیا ہے حا کہ وہ ان کی اس بات سے یہ لازم آتا ہے کہ ایک بندہ کافروں کی فوج میں ہی چلا جائے مطلب امریکہ امریکہ کی فوج کا کمانڈر بن جائے امریکہ کی فوج کا سپا سلار بن جائے لیکن وہ کہے کہ میں کافروں سے بغض رکھتا ہوں میں کافروں سے بغض رکھتا ہوں میں کافروں سے نفرت رکھتا ہوں لیکن امریکہ کی فوج کی وہ کمانڈ کر رہا ہے تو ان کے اس کے بعد سے لازم آتا ہے کہ وہ بھی کافر نہیں ہوگا وہ بھی کافر نہیں ہوگا بھی کافر نہیں ہوگا ان کی بات سے لازم آتا ہے تو یہ امریکہ کو تو بڑا اچھا موقع مل جائے گا کہ وہ کسی وہ اپنی فوج کا کافروں سے بغض رکھتا ہوں لیکن وہ سارے کام وہی کرے تو یہ کتنی سوگات ملے گی امریکہ کو ہاں جی؟ میں کچھ اخبار بیان کروں گا جو علما نے بیان کیے مرجیا کے رد میں تو وہ بڑے اس طرح کے دلچسپ تو یہ ایک مثال ہے اب علماء کہتے ہیں کہ کافروں سے محبت اپنے دل میں رکھنا یہ تو لہدا سے کفر ہے بھائیو اگر کوئی بندہ اپنے دل سے دل سے کافروں سے محبت رکھتا ہے دل سے کافروں سے محبت رکھتا ہے علما کہتے ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہے مسلمانوں کافروں <تصفح> کی مدد نہیں کر رہا حت علما کہتے ہیں وہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہ کر رہا ہو وہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہ کر رہا ہو اپنے گھر میں بیٹھا ہو تو وہ کافروں سے محبت رکھتا ہے اپنے دل میں تو اس محبت رکھنے کی وجہ وہ کافر ہو جائے گا دل سے محبت رکھنا علیحدہ سے کفر ہے اور کافروں کی نصرت کرنا مسلمانوں کے خلاف یہ علیحدہ سے کفر ہے یہ دو کفر بن جائیں گے اس بندے کے جو بندہ ایک تو دل سے محبت رکھتا ہے اور ایک عمل کے ساتھ ان کی نصرت کرتا ہے تو یہ اس کی ایک مثال ہے تو یہ علماء نے بیان کیے ہیں یہ شکل ثقافت کہتے ہیں نمبر ایک یہ وہ عبارتیں کہ جن سے پتا چلتا ہے کہ مرجیا کون ہے اور جامعہ کون ہے مرجیا کون اور خوارج کون ہے کہتے ہیں نمبر ایک تصدیق بلکل فقط جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے یہ جامعہ ہے نمبر دو المان و نت کم جو کہتے ہیں ایمان صرف زمان سے قرار کا نام ہے یہ کرام فرقہ ہے یہ مرزیا کی ساری یہ مرزیا کی اقسام ہیں ساری مرزیا کی اقسام ہے تیسری قسم کے مرزیا جو کہتے ہیں المان اور تصدیق بل کہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے منتکم باللسان اور زبان کے اقرار کا نام ہے یہ ہیں مرزیات الفقا نمبر تین ہو گیا نمبر چار المان تصدیق ام و قول و عمل جوارے عامل دون الجوارے. یہ بھی مرجیا کی ایک قسم ہے جو کہتے ہیں تصدیق بل قلب. ایمان تصدیق بال کا نام ہے قول باللسان کا نام ہے اور دل کے عمل کا نام ہے جوارے کے عمل کے بغیر جوارے کا عمل شامل نہیں کرتے جیسے کہ بعض عناف ہیں تو یہ بھی ہے ان کو مرجع کی مرجع کے اندر انہوں نے شمار کیا ہے نمبر پانچ جن سے مرزیا کی عبارت یا مرجیا کی تعریف۔ جو کہتے ہیں المان اللہ عزید ولا کس جو کہتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے بناس فی اصل ہی سارے لوگ اس میں برابر ہیں امام تاوی نے بیان کیا کہ یہ غلط ہے ان کی بات تو سارے لوگ ایمان میں برابر ہیں تاکہ بعض غلط قسم کے لوگوں نے کہا کہ میرا ایمان اور جبریل کا ایمان برابر ہے برابر ہے کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر سارے برابر ہیں بعد اس کو منسوخ کیا ابو ریفا کی طرح غلط ہے بات نمبر چھ الکفر تقسیب الفقت جو لوگ یہ کہتے ہیں کفر صرف تقزیب کا نام ہے دل کی تقزیب کا نام ہے دل کی تقزیب کا نام ہے, کا نام ہے تو وہ بھی مرجیا کے اندر ان کو شمار کیا یہ جامعہ نمبر سات الکفر لا بالاعتقاد شلوی اللہ, اللہ, اللہ کہتے ہیں کہ نمبر سات جن سے آپ پہچان سکتے ہیں کو وہ جو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کفر لا بل اعتقاد کفر صرف عقیدے سے ہوتا ہے دل کے عقیدے سے ہوتا ہے ابل جہود یا جو انکار کے ساتھ ہوتا ہے ابل استحلال یا استحلال قلبی کے ساتھ ہوتا ہے مثلا کوئی گناہ کو حلال ہی کر لے کہ یہ ذنا کرنا حلال ہے سود کھانا حلال ہے چوری کرنا جائز اور حلال ہے اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہوگا تو کہتے ہیں کہ ان کے بغیر کفر کوئی نہیں ہے کفر صرف جہود ہے استحلالِ قلبی ہے استحلال کہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے گناہ کی وجہ سے کسی گناہ کی وجہ سے کسی بھی گناہ کی وجہ سے جب تک کہ اس گناہ کو حلال نہ کر لے جب اس گناہ کو جائز نہ اپنے نہیں کر لے اس وقت تک ہم کسی کو گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی نواخذ اسلام ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ آرام ہے غلط ہے ہم تو اس کا مطلب لازم لازمت ہے کہ وہ پھر کافر نہیں ہیں ان کے نزدیک کیا مطلب کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے کسی بھی گناہ کی وجہ سے جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال نہیں دکھ... حلال کر لے گا تو ہاں تب وہ کافر ہوگا وہ کہتے کا کہ حلال ہے جائز ہے تب کافر ہوگا تو یہ غلط ہے امام تابی کی بات بس ثواب شیخ الوی ثقاف کہتے ہیں کہ وص ثواب درست بات یہ ہے امام تابی کی بات ہے اس کی انہوں نے کہا کہ درست بات یہ ہے این یقال یہ کہا جائے الکفر بالقول او بل او الاعتقاد کہ کفر جو ہے وہ قول کے ساتھ بھی ہوتا ہے فعل کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اعتقاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جو ان کی اگلی بات ہے تو یہ بات سہی ہے مرتکب کو ہم کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ ان کو اپنے لیے جائز اور حلال نہ کر لے یہ ان گناہوں کے بارے میں ہے جو شرک اور کفر سے نچلے گناہ ہیں. مالم یس ج... مالم یس جب تک کہ اس کو حلال نہ کر لے تو یہ ام... امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں ان کی یہی مطلب ہے امام بخاری نے بھی یہی کہا کہ کوئی بھی کافر نہیں ہوتا گناہ سے اللہ بھی شرک امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ باب باندھا ہے اور علماء جانتے ہیں کہ جو امام بخاری کی فقات ہے وہ ان کی ترویب میں ہوتی ہے ترجمت باب میں ہوتی ہے تو جس طرح محدثین کا امہ حدیث کا سلف صالحین کا موقف ہے بالکل امام بخاری کا وہی ہے امام تعوی کی بات طرح امام بخاری کا موقف نہیں ہے امام بخاری نے کہا کہ کافر شرح کی وجہ سے ہوتا ہے بندہ تو امام تابی نے کہا کہ کسی بھی گناہ سے کافر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس گناہ کو اپنی حلال قرار نہیں دیتا تو امام بخاری کی بات صحیح ہے امام تابی کی بات صحیح نہیں ہے نمبر آٹھ ترک و جمیل اعمال من الملہ آٹھویں قسم کے مرجیا وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے بھی اس کی تفصیل جو بیان ہو چکی ہے کہ تمام جوارے امال کا ترک کر دینا یہ ایسا کفر نہیں ہے کہ جو بندے کو درا اسلام سے خرچ کر دے تمام اعمال کا بندہ تارک ہو پوری زندگی اللہ کو سجدہ تک نہ کیا ہو نماز روزہ حج زکاج کچھ بھی اس نے نہیں کیا تو یہ مرجیہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا کفر نہیں ہے کہ جو مندے کو دہرا اسلام سے خارج کرتے ہیں تو اس کو دوسرے لفظوں میں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ انہوں نے کہا شیخ شیخر کی کما جنسل امال کماسم ابرت ابرتحمیہ اس کو جنس العمال کہتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تارق و جنس العمل جنس عمل کا تارکم امال کا تارک تو یہ محدثین صرف صالحین کے نزدیک تارے و جنس العمل یا امال کا بالکلیہ تارک یہ ترک جو ہے یہ کفر مخرج من ملا ہے یہ کفر مخرج من مل ہے جبکہ مرجیا کے نزدیک یہ ایسا کفر نہیں ہے کہ جو سے خارج کر دینے والا ہو تو یہ آٹھویں قسم کے مرجیا ہیں تو یہ شکل بھی سکاو کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس سے یہ لازم آتا ہے ان کی اس ترین سے یہ جو کہتے ہیں کہ جوارے کے امال جو ہیں یہ اس کا ترک کرنا یہ کفر نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس کی ہونے کی وجہ یہ ہے وہ وجہ کون ہی ارجا اس کے ارجا ہونے کی وجہ یہ ہے يلزم ان جوار رکنن کہتے ہیں کہ اس کے ارجا ہونے کی یہ وجہ ہے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جوارے کے اعمال یہ ایمان کے اندر رکن نہیں ہے اور نہ ہی دل کا عمل جو ہے وہ رکن ہے اس کے اندر تو اس لیے یہ ارجا ہے یہ جی آٹھویں قسم کے مرجیاں ہیں نامی قسم کے مرجیا جو کہتے ہیں اعمال الجوار شرط و کمال ان فل ایمان ولی ست ولا شرط و سحا یہ نو نمبر کے جو انہوں نے کہا کہ یہ نامی قسم مرجیا کی جو کہتے ہیں کہ جوارے کے اعمال یہ ایمان کے اندر شرط کمال ہیں یہ نہ تو رکن ہیں اور نہ ہی شرط صحت ہے اس کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے رکن اور شرط صحت کی یہ بھی مرجیاں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بھی مرجیاں ہیں آپ نے اجر نے بھی یہی کہا ہے فت الباری میں کہ شرط کمال ہیں شرط کمال یہ بات غلط ہے تو شیخ البانی نے بھی کہا ان کا رساللہ جو حکمتار کی صلاح اس میں انہوں نے کہا کہ تمام امال شرط کمال یہ بات ان کی غلط ہے تو یہ بھی مرجیا کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ تو اس کا میں نے ایک وجہ بیان کی تھی کہ تمام کو شرط کمال قرار دینے سے لازم آتا ہے تمام امال کو شرط کمال دینے سے لازم آتا ہے کہ کوئی بھی عمل نہ کرے بندہ کوئی بھی عمل نہ کرے بالکل ایمان ٹوٹے گا نہیں ہاں ایمان کے اندر کمال ایمان کی جو نفی ہوگی نقص آئے گا ایمان اس کا ٹوٹے گا تو یہ غلط اہل سنت کے نزدیک تارے کو جن سے یہ کفر مخرج ملنا ہے تو یہ بھی مرجیا ہیں جو کہتے ہیں کہ اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بعض اہل حدیث حضرات بھی وہ جو کہ فتل باری سے آگے نہیں جاتے یا شرا صحیح مسلم سے آگے نہیں جاتے وہ بھی اسی سے تعریف لے کر بیان کر دیتے ہیں کہ امال شرط کمال ہیں یہ بات غلط ہے یہ مرجیا کی بات ہے یہ کہتے ہیں شیخ شیخوا فیوکال درست بات یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے جن سے اعمال جواب رکن ایمان جی جن سے امال یہ ایمان کے اندر رکن ہیں بحات مکملاتی اور اس کے جو احاد دوسرے جو اعمال ہیں نماز کے علاوہ جو بقیہ اعمال ہیں یہ مکملات و ایمان ہیں نماز تو شرط صحت ہے لیکن نماز کے علاوہ جو دوسرے اعمال ہیں یہ ایمان کی تکمیل کا باعث بنتے ہیں ایمان کے لیے شرط صحت کا درجہ نہیں رکھتے نماز شرط صحت ہے نماز نہیں جیسا کہ ہم پہلے بتا دیے اصول اور ضابطہ ہے ہر وہ عمل جو ایمان کے اندر شرط صحت ہو اس کا ترک کفر ہے اور ہر وہ عمل جس کا ارتکاب کفر ہو اس کا ترک ایمان ہے یہ ایک ضابطہ ہے سنت کا نمبر مرجع دس مرجیا کی عبارت دس کے ال الاقوال والا الکفری لئی ست کفرن والا کنہا تت یہ بھی مرجیا کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ کفری اقوال اور کفر یا یہ کفر نہیں ہیں یہ فی نفس یا بذات خود کفر نہیں ہیں لیکن کفر پر دلیل اور علامت ہیں یہ کفر پر دلیل اور علامت بنتے ہیں یہ بھی مرجیا کی بات ہے یا لسنت کی بات نہیں ہے اس کے بعد مثلا کوئی اللہ رسول کو گالی دینا اس بلا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گالی جو ہے یہ یہ فی نفسل کفر نہیں ہے یہ کفر پر دلیل اور علامت ہے یہ کفر پر دلیل اور علامت ہے تو یہ بات غلط ہے یہ ابن تیمیہ نے ساغ المسلوم میں فرمایا کہ مرجیہ کا رد کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ جو اللہ رسول کو گالی دیتا ہے یہ اپنے دل میں اس کو حلال سمجھنے کی وجہ سے گالی دیتا ہے حلال سمجھنے کی وجہ سے گالی دیتا ہے یہ ذلتن منقرا تنفتن عظیمتن ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ بدترین ٹھوکر ہے یہ بدترین ٹھوکر ہے تو یہ سنت کے نزدیک جو سری کفریا مال ہیں وہ بذات خود, خود کفر ہیں وہ بذات خود کفر ہیں بذات خود کفر بنتے ہیں تو یہ بھی ایک مرجیے کی ایک شاخ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بذاتے خود کفر نہیں ہے بلکہ کفر پر دلیل بنتے ہیں علامت یہ بات غلط ہے اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ کفر پر دلیل بنتے ہیں علامت بنتے ہیں بلکہ یہ ہی کہنا چاہیے یہ کفر ہے بذات خود کفر ہے یہ عمل یہ اس کے بعد کہتے ہیں گیارہ نمبر جالحم اشہوت بعدم القست معان تقفیر یہ بھی مرجیا کی ایک قسم ہے کہ جو خیش نفس اور عدم القصد کو معن تقفیر میں لاتے ہیں کہتے ہیں کہ عدم القصد عدم القست یہ کہتے ہیں کہ یہ تقفیر کا ایک معنی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا وہ اس نے دل کی خواہش کی وجہ سے یہ کفریہ کام کیا ہے لہذا وہ کافر نہیں ہے جو لوگ اس طرح بات کریں تو اس نے اپنے نفس کے اتباع کرتے ہوئے خواہش نفس کا پجاری مان کر اس نے یہ کام کیا ہے جو لوگ اس طرح بات کریں اس, اس نے یہ کفریہ کام کیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مرجیا کی ایک بات ہے حالانکہ یہ دل کی خواہش یا ہوائے نفس کی اتباع یہ معنی نہیں ہے تکفیر کا بلکہ یہ تو سبب ہے اس پر بہت زیادہ دلائل ہے تب وسمت اب عدم القصد ہیں کہ اس کا قصد تو نہیں تھا کفر کرنے کا اس میں فرق بیان کرتے ہیں, اہل سنت جو ہیں ان کے نزدیک اور یہ تقفیر کی شرط ہے. جبکہ مرجیا جو ہیں وہ کہتے ہیں قصد الکفر یہ اس کو تقفیر کی شرط قرار دے دیتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے اس کا کیا مطلب کیا تفہیم ہے مطلب ان کو شرکیہ کفری عمل کرے کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک یہ اس وقت کافر ہوگا جب اس کو وہ شرک اور کفر سمجھ کر کرے کفر کے ارادے سے کرے کفر کا قصد کر کے کرے. اس کو وہ ایک شرط قرار دی یہ بات غلط ہے اہل سنت کے یہ نہیں ہے اہل سنت کے نزیر تکفیر کی شرط قصد القول اور قصد الفیل ہے کہ جو بندہ وہ کام کر رہا ہے اسی کے اس کا ارادہ قصد وہی کام کرنے کا ہو ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے کو اس نے ہی جی اس فیل کو کفر سمجھ کر نہیں کیا لہذا کفر کو حکم نہیں لگے گا یہ بات غلط ہے کتاب و کے خلاف ہے اس میں ایک عبارت میں ابن آپ کے رکھتا ہوں. اور مسلوم میں کے ہوں اور ان کی یہ بات بڑی قسم کی بات ہے اور جو مرجعہ کا بند کرنے والی عبارت ہے جملہ کلام یہ ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں جس نے کوئی ایسی بات کی یا ایسا فیل کیا جو کہ کفر ہو یعنی کفریا فیل کیا یا کفریا کفریا اس کی... اس نے اپنی زبان سے نکالا بزالی اس کے ساتھ وہ کافر ہو جائے گا وَعِلَّمْ أَن يَكُونَ كَافِرًا اس نے کافر ہونے کے قصد اور رادے سے نہ بھی کیا وہ کام کا اللہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کیونکہ کفر کا قصد اور رادا کوئی بھی نہیں کرتا اپنے ارادے سے کفر کوئی بھی نہیں کرتا ماشاء اللہ, ما اللہ, اللہ کے کوئی کرتا ہو اپنی زبان سے کفر کے سے یہ کام کیا, اور بھی کتاب و سنت کی تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کیا جتنے مرضی اسلام کا مرت کے سمجھ کر تو نہیں کیا جتنے یہ اس وقت کافر ہوگا جب کفر کے ارادے سے کرے گا کفر کی نیت ہوگی کفر کا قصد ہوگا تو یہ بات غلط ہی مرجیا کی بات ہے شیخ شیخلوی سکاف کہتے ہیں کہ یہ مرزیا کی بات ہے اب یہ تو تکفیر کی شرط تھی اب اس کو تھوڑا سا الٹ لحاظ سے اگر سمجھیں تو تکفیر کے معنی کا بھی یہاں سے پتہ چل جاتا ہے یہ تکفیر کی شرط ہے اہل سنت کے نزدیک قصد القول اور قصد الفیر اور مرزیا کے نزدیک ہے کست الفر جب کہ اگر معنی تقویر لیں تو اہل سنت کے نزدیک مقفیر ہے عدم القصد للفعل جبکہ مرجعہ کے نزدیک ہے نزدیک مقفیر کیا مرزیا کے نزدیک مان تفیر کیا ہے ادم اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے جس طرح اس بندے نے کیا دیا تھا اللہ منتا اب دی ربک اس کا وہ قصد نہیں تھا اس فیل کا ارادہ اس کا نہیں تھا وہ اس سے نکل گیا قصد الفیل سے اس سے وہ نکل گیا اس لیے اس پر کفر کا حکم نہیں لگا تو یہ یہ ملیہ کی عبارات کہتے ہیں ترک لئی کفرن جو لوگ کہتے ہیں کہ ترک سلاد جو تارک سلاد بندہ ہے یا نماز کا ترک کرنا ہے یہ کفر نہیں ہے من عمال الجوارح کیونکہ یہ جوارح کا ایک عمل ہے وہ امل الجوار شرط الفی کمال جبکہ جوارح کے عمل وہ ایمان کے لیے شرط کمال ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو یہ بھی ایک مرجیا کی بات ہے السنت کی یہ بات نہیں ہے تو یہ اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں وجو اس کے ارجا کی وجہ یہ ہے انا قائلہ لا يكفر بالعمل وَإنَّمَا الْكُفْرُ اعتقادٌ فقط. کہ اس کا قائل، وہ عمل کی وجہ سے وہ تقفیر نہیں کرتا بلکہ اس کے نزدیک کفر صرف اعتقاد کی وجہ سے ہوتا ہے تو سلادمنظہر اللہ کفر تارے کیا نماز کا یہ مسئلہ ہے اس پر صحابہ کا اجما ہے کہ اس کا تارے کافر ہے لیکن امّا لو رجہا ادم ہاں جو بندہ تارک سلاد کی اس وجہ سے تکفیر نہیں کرتا کہ اس کے پاس کچھ دلائل ہیں وہ کہتا ہے کہ میں تارک سلاد کی تکفیر نہیں کرتا جیسا کہ بعض کہتے کہ بعض سلف بھی تارک سلاد کی تکفیر نہیں کرتے تھے اجماع لم يبلو... یا اس پر اجماع اس تک نہیں پہنچا صاحبہ کا فحاذ اللہ صلت له بالارجاء تو اس پر ہم ارجاء کی تہمت نہیں لگائیں گے۔ جو بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں عمل کے ساتھ بندہ کافر ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ترک صلات کے بارے میں میرے پاس کچھ دلائل ہیں کہ یہ کفر نہیں ہے۔ اس پر ارجاء کی تہمت نہیں لگائیں گے۔ اس بندے پر ارجاء کی تہمت لگائیں گے جو کہتا ہے کہ جو ترک صلات اس وجہ سے کفر نہیں ہے کیونکہ یہ عمل ہے تو عمل سے کوئی کفر نہیں ہوتا۔ ابازو کہتے ہیں کہ تو تاکہ سلال کی تو امام مالک امام شاہ بھی تقریر نہیں کرتے اس کو بھی مرجیا کہہ دو گے اس کو بھی مرجیا تو اس کی وجہ یہ ان کو میں سے بھی مرجیا نہیں کہیں گے کہ ان کے نزدیک تو عمل سے عمل سے, عمل سے کفر کے وہ قائل ہیں ویسے نہیں کہ وہ کہتے ہیں عمل سے کوئی کافر نہیں ہوتا عمل سے کفر کے وہ قائل ہیں لیکن ان کے پاس کوئی شریک دلائل ہے جن کی وجہ سے انہوں نے کہا اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی صحیح سند کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ امام شافی سے میرے علم میں نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ ان سے ہو کہ انہوں نے تارک سراد کی تکفیر نہیں کی یہ منقول ہے ان کے پاس پچھلے لوگوں سے لیکن ان سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت بھی نہیں ہے یہ بھی بعض علم نے یہ بات کہی ہے ایک اور جو بڑا ایک شبہ ہے آج بھی بعض جو متعالمین علم کے دعوے دار کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ عمل کے ساتھ کوئی کفر نہیں ہوتا جتنے مرضی کو کفری عمل کرتا رہے وہ کہتے ہیں جب ان پر الزا کی الزام یا تمت لگائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تم ہم پر الجا کی الزام لگاتے ہو جبکہ امام آمد بن نمبل یا امام بربہاری بہاری اللہ کا یہ کال ہے کہتے ہیں یہ من کالا یہ امام بر کا قول ہے اور امام احمد بن حبر رحم اللہ کا قول ہے امام بر بہاری کی شرح سننا میں اور امام ام بن حمل کا بھی قول ہے وہ کہتے ہیں کہ من ایمان قول و و ان امان کول و امن ام جس نے کہا کہ امام قول اور عمل اعتقاد کا نام ہے وہ نو یزید وجن کو یہ زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے فقط باری امین الرجا کل تو یہ ہر قسم کے ارجا سے بری ہو گیا اس کی اول و راغ سے صرف سے بری ہو گیا تاریخ کے بعد لوگ یہ بات کرتے ہیں تو یہ اس کا بھی سمجھنا ضروری ہے جب وہ کہتے ہیں ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ کور امر سے کفر نہیں ہوتا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ برجیا والی بات ہے تو وہ کہتے ہیں امام آمد نے کہا ہے امام بر بہاری نے کہا ہے کہ جس نے بس اتنا کہہ دیا کہ ایمان کال اور عمل کا نام ہے اعتقاد کا نام ہے ایمان بڑھتا ہے ایمان زیادہ ہوتا ہے ایمان کام بھی ہوتا ہے تو ارجہ سے بری ہو گیا لہذا ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے کال باللسان کا نام ہے عمل بل کا نام ہے ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان کام بھی ہوتا ہے لہذا ہم بھی ارجا سے بری ہو گئے خواہ ہم امال کی جو ہے اس کے ساتھ کفر کے کائل نہ بھی ہو تب بھی ہم سے بری ہو گئے تم ہم پر ارجا کی تمت کیوں لگاتے ہو جبکہ بن حمل نے ہم کو ہمیں ارجاع سے بری قرار دے دیا ہے یہ, یہ بات ہے کو سمجھنا چاہیے یہ کہتے ہیں علیہ حق ولا شک یہ ہیں حق بات ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ان کی یہ بات صحیح ہے فاہم لیکن اس کے جو قائلین ان کی فاہم کے مطابق نہ کہ اپنی فام کے مطابق قول اور اور اعتقاد کی ایمان کے اندر رکن کا درجہ رکھتے ہیں لا یجزی احد ما عن الاخر الا فمن قال ذالک هو لا جرا اعمال الجوارکنا ایمان اور ان میں سے ایک دوسرے سے کفایت نہیں کرتا تینوں ہوں گے تو کفایت کریں گے بگرنا جس نے یہ بات کہی اور جس نے یہ سمجھا کہ جوارے کے اعمال ایمان کے اندر رکن نہیں ہیں یا اس نے کہا بہ یا سر القفر فی تقزیب ایمان کی تریف وہی کر رہا ہے سرن نے کی ہے بڑھنے اور گھٹنے کا بھی قائل ہے اس میں استثناء کا بھی قائل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کفر کو وہ محسور کر دیتا ہے پھر تقزیب والا استحلال اور استحلال میں استحلال قلبی میں یا تقزیب اور جٹلانے میں تو شیخ الویث کہتے ہیں فَإنّو قد نتق لیکن اس طریقے پر نہیں کی جو ان کا مقصد تھا جو ان کا ارادہ تھا بحاض البارت و بقول یعنی کہ ایک طرف کہتے ایمان کال اور عمل کا نام ہے بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے, استثناء ہے. لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کفر جو ہے کال عمر سے نہیں ہوتا کفر دل سے ہوتا ہے اعتقاد سے ہوتا ہے تقسیب سے ہوتا ہے جو سے ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مقلہ جو ہے یہ جو ہے ان کی بات غلط ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ مشابت رکھتی ہے ان کی یہ بات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کال اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے لا الہ اللہ کا اقرار کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا فما اولا من ولم ولم بشرت الاخر تو یہ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو دوسری شہادت کی گواہی نہیں دیتا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا تو یہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں اس ایک کو لے لیا ایک اسے کو لے لیا دوسرے کو چھوڑ دیا تو یہ, یہ بات غلط ہے پھر کہتے ہیں او کالا یا اس نے لا الہ کے کرار تو کر لیا ورتبا ناقزمن لیکن اس کے نواقز لا, لا کے نواخذ میں سے کسی ناقص کا ارتقام کر لیا فہازی قطل کا بلحاظہ یعنی کہ ایک چیز کو لے لیتی ہیں اور اس کا جو لوازم ہے اس کو وہ تر کر دیتے ہیں کہتے ہیں بلحاظ حضر احرال بعض منع مذہب الرجا اس لیے بعض العلم نے یہ متنوع کیا ہے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ بعض کتابوں کے بارے میں وہ ارجا کی طرف بلاتی ہیں ارزا کی طرف بلاتی ہیں لجنا تو یہ میرے پاس بھی ایک کتاب ہے اس میں لجنا جو ہے حید کبار الموس نے ان کا جو فتح ہے اس کے اندر انہوں نے بعض کتابوں کی نشاندہی کی ہے کہ جو سنت کی طرف ان کا منج نہیں ہے اس کے اندر بیان کیا گیا بلکہ وہ مرجیا اور ارجا کی طرف بلاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ کول اور عمل ایمان کی طرف کال اور عمل سے کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ ارجا کی طرف بلاتی ہیں تو یہ ان کی بات ہے اسی طرح یہ تو انہوں نے مرزا کی علامات ذکر کی ہیں ٹائم میرا ختم ہو گیا اگر خوارج کی میں اختصار کے ساتھ کچھ علامتیں ذکر کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ارغلو تکفیر صاحب القبیرہ کے کبیرہ گراؤں کے جو مرتقبین ہیں ان کی تکفیر میں غلوم کرنا کبیرہ گناہ کا مرتقب جو ہو جائے اس کو بھی کافر قرار دیتے ہیں یہ خارجیوں کی علامت ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتقب کو کافر قرار دیتے ہیں نمبر ایک تقفیر میں موقع علیحاد نمبر دو خارجیوں کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ جو کسی معاشیت اور گناہ میں واقع ہو جائے اور اس پر اصرار کر لے تو اس کی بھی تکفیر کر دیتے ہیں یہ بھی خارجیوں کی ایک علامت ہے تیسرے نمبر پر خارجیوں کی علامت یہ بھی ہے القور ایمان شیم واحد اللہ کس ایمان ایک چیز ہے اس میں جو ہے نقص نہیں ہوتا فضا زہبہ بازو زہبہ کلو کچھ تھوڑا سا بھی ختم ہو جائے چلا جائے تو سارا ہی چلا جاتا ہے یہ بھی خارجیوں کی علامت ہے نمبر چار انہوں نے یہ بیان کیا کہ مسلمان حاکم کے خلاف فروج کرنا اس کے ظلم اور جور کی وجہ سے جب تک قفر بوا نہیں ہے یہ بھی اس کے اندر بھی خارجیوں کا ایک شبہ ہے قفر بواہ نہیں ہے تو اس پر جو زیادہ اہل سنت ہے وہ اس کے خلاف خروج کے قائل نہیں ہے گرچہ بعض جو اہل سنت کے ہاں یہ پایا جاتا ہے وہ خروج کے بھی قائل ہیں لیکن زیادہ اہل سنت جمہور ہیں وہ خروج کے قائل نہیں ہیں اور نمبر پانچ خارجیوں کی کلامت یہ بھی عدم عذر بلجال مطلق متلق مطلق طور پر الل الاطلاق وہ عذر بلجال کو تسلیم ہی نہیں کرتے ل تفصیل میں جاتے ہیں کن صورتوں میں یہ بات کی بس سواب لا کبھی, ہوتی ہے کبھی نہیں تو یہ تفصیل, تفصیل ہے نمبر چھ تکفیر ہو کل من حاکم بغیر مانض اللہ معینہ معینہ میں کوئی حاکم اللہ کی شریعت کے خلاف فیصلہ کر دے تو اس کو بھی کافر قرار دے دینا کسی ایک آدھ فیصلے میں بھی تو اس کے اندر بھی خارجوں کا شبہ پایا جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے پاس ثواب درست بات یہ ہے تفریق بین تشریح بالح الدین و قنون ملزم بین و بین جار شریعہ اس میں تفریق کرنی چاہیے ایک تشریع عام ہے اور ایک جو ہے قضیہ کسی ایک آدھ قضیہ فیصلے مقدمے میں ایک قاضی یا حکم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے ڈنڈی مار کر کسی اور وجہ سے اور ایک حکم جو ہے وہ ایک قانونی بنا دیتا ہے ایک قانون ہی لاگو کر دیتا ہے شریعت کے خلاف قانون عام بنا دیتا ہے لوگوں پر لاگو کر دیتا ہے مسلط کر دیتا ہے شریعت کے خلاف اس میں فرق کرنا چاہیے پہلا جو ہے ہے وہ تو کفر اکبر ہے اور دوسرے کے اندر جو ہے اس کو کافر قرار نہیں دیتے اہل سنت اس کی بھی جو ہے تفصیل ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ خارجیوں کے یہ بھی علامت ہے تصور وی المعین تکفیر معین میں بہت جلد باز ہوتے ہیں معین کی تفویر کرنے میں جلد باز ہوتے ہیں اور دونوں مراعات التحقوں کے شروع منطفیٰ المعنے بھی شرطیں اس کے اندر تکفیر کی پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی یا معنے اس کے دور ہوئے ہیں یا اس کا کوئی خیال نہیں رکھتے تو ان کو وہ پھٹافھٹ وہ ہے معین کی وہ تقویر کر دیتے ہیں جو نہ شروط کا لحاظ رکھتے ہیں نہ معائنے کا لحاظ رکھتے ہیں تو یہ بھی خارجوں کی ایک ایک علامت ہے تو یہ ان کی عقیدہ واسطیہ ہے اس کے جو مسائل ایمان کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر انہوں نے ہاشیہ لگاتے ہوئے یہ خوارج اور مرجیا کی یہ علامات ذکر کی ہیں تو یہ ہم اس کو سمجھنا چاہیے اور اس سے پہلے جو اہل سنت کے نزدیک جو ایمان کے تریف اس کو بھی سمجھنا چاہیے تو ابھی تو مرزیا کی جو مذمت اللہ سنت نے کی ہے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سلم الصالین کتنی شدت کے ساتھ ان کی مذمت کیا کرتے تھے امام سعید بن جبیر تابی بڑے جلید قدر تابی ہیں کتاب السنہ سننا بن اللہ جو امام کے بیٹے ہیں ان کی کتاب ہے کتاب اس, اس کے اندر اور امام لال کی شرح شراسور اعتقاد ان کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے وہ کہتے ہیں المرجیا یہود القبلہ کہ مرزیا سمت کے یہودی ہیں دنی الفاظ اور سی کے ساتھ امام زوری بہت بڑے محدث ایسی نہیں کہ جس کا ضرر اہل اسلام پر ارجا سے زیادہ ہو اس کا ضرر اور نقصان اہل اسلام پر ارجا سے دے امام کی کتاب و کتاب و میں ان کا یہ کال موجود ہے امران نکی تابی ہیں ان کا یہ کال خلال کی جو کتاب سننا ہے اس کے اندر موجود ہے اور عبداللہ بن احمد بن حمل کی کتابیں سننا اس کے اندر موجود ہے اور شرح سل اعتقاد اس کے اندر موجود ہے ابراہیم نقی کہتے ہیں الفطنۃ المرجیا الحاظ ان دن فطنا تل ازرا کا یا ازار کا لفظ ازار کا ہے وہ کہتے ہیں کہ مرزیا کا فتنہ میرے نزدیک کے لیے یہ ازار ازار کا خوارج کے فتنے سے بھی زیادہ ہے ابراہیم نقی نے یہ کہا ہے ابراہیم نخی امام اوزائی یا, یا بن نبی کثیر اور قطادہ یہ دونوں تابعین ہیں،, تابعین ہیں ان سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں لئیس من اندہم امہ کہ سمت کے لیے خواہشات میں سے ارجا زدہ کوئی چیز خوفناک نہیں ہے الشریعہ اجر کی کتاب میں ان کا یہ قول موجود ہے شریک القاضی وہ کہتے ہیں برجیا کا ذکر کرتے ہو کہتے ہیں کہ ہم یہ مرجیہ بڑے خبیص اور گندے لوگ ہیں حسب کا بالرفظ خبثن گو کے راضی بھی خباس میں تھوڑے نہیں ہیں کم نہیں ہیں ولکن المرجیہ یقبون اللہ اللہ پر یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ کتاب السنہ میں عبداللہ بن حمزہ کی کتاب میں ان کا یہ قول موجود ہے سفیان صوری ان سے مروی ہے ترکت المرجیہ دین ارقكمن صواب الصابرین مرجیہ نے اسلام کو بری کپے سے بھی زیادہ رقیق بنا دیا ہے میں میں میں اور شرح اتقاد میں ان کا یہ قول محدث یزید بن حارون دو سو کی میںبی جی لوگ ہیں امام ذاپی نے بھی مرجیا کے قائد اور ان کے جو نتائج اور سات اور گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ مرجیا نے تو ہر فاسق اور ڈاکو کو تباہ گناہوں پر جرری کر دیا ہے ہم اس خزنان سے اللہ کی بنا چاہتے ہیں امام نظر بن شمعر یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں حافظ بن کثیر ہے مولانا ابو نے آیا میں ان کا ایک قوم نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مامون کے پاس آیا جو اس وقت کا امیر المین خلیفہ تھا ممون نے کہا نظر کیسے ہو میں نے کہا امیر المین خیریت سے ہوں مامون نے کہا ارجا کسے کہتے ہیں میں نے کہا دین یوافق الملوک یہ ایسا دین ہے جو بادشاہوں کو پسند ہے یہ ایسا دین ہے جو بادشاہوں کو پسند ہے وہ اس کے ذریعے اپنی دنیا کماتے ہیں اپنے دین کو نکارا کر دیتے ہیں بادشاہ کے سامنے کہہ رہے ہیں اور بادشاہ مزے کی بات اس نے کہا سدا کتا آپ نے سچ کہا ہے حافظ ابن نے کہی ان کی کتاب القصیدہ النونیا اس کے اندر انہوں نے جو جس کے ہر شعر کے آخر میں نون آتا ہے وہ کہتے ہیں مرجیہ کے بارے میں کامل المان ارجاع یہ کہ جب تو معبود کا اقرار کر لے تو تو کامل ایمان والا ہو جائے گا فرم المصائف فی الحشوش و خرب البیتا بیت العتیقہ و جدہ فیلسیان پھر چاہو تو قرآن کو گندگی میں بھینک دو اور چاہو تو قعبے کو گرا دو اور نام فرمانیوں میں خوب میند کر لو وقت العزاب استطاعت کل موہد و تمسان بالکس وسلمان چاہو تو اپنی استطاعت کے مطابق موحدین کا قتل عام شروع کر دو اور چاہو تو نصارہ کے علماء اور صلیب سے برکت حاصل کر لو بش تم جمیع المسرین ومن اتو من انتهي جارم بلا اكمان چاہو تو دلانیاں دور پر ان تمام رسولوں کو گالیاں دو جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ مبوس فرمایا ہے و اذا رايت هجاره فاستدلها اور جب کسی پتھر اور ڈھیری کو دیکھو تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ بلکہ چاہو تو بتوں اور کپڑوں کو سجدے شروع کر دو باقر اقوام اور جب تو اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے کا خالق ہے واقع رانا رسول و حقاً قرآن اور اس بات کا اقرار کر لے کہ اس کا رسول سچا ہے جو اس کی طرف سے وحی اور قران لے کر آیا ہے فتكون حقا مؤمنا وہ جمیع ظا وذر عليك وليس بالكفران تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں پھر تو سچا مومن بن جائے گا یہ سارے گناہ جو ابھی گنوائے انہوں نے تو کعبے کو گرا دو مؤحدین کا قتل عام شروع کر دو نبیوں کو نبیوں کا قتل عام شروع کر دو یہ سارے شروع کر دو تو کہتے تو سچا مومن ہے تو سچا مومن ہے یہ سارے تو، پر تو یہ،, یہ ان گناہوں کا بوجھ تو ہوگا لیکن یہ کفر نہیں ہے بلیہ سب یہ کفر نہیں ہے غور کرو یہ کفر نہیں ہے حاضہ غلط یہ ہے ارجا جو غالی مرزیا کے نزدیک جو مرزیا تو جامعہ جن کو آئما نے درا اسلام سے خارج قرار دیا جن کی تکفیر کی ہے میں نے ہر جو غالی مرزیا جو جامعہ اور جو شیطان کے بھائی ہیں تھوڑے سے اور ایک علامہ عبدرمان دوسری ہیں بڑے ایک عالم ربانی ان کی کتاب صفت الاثار والمفاہین انہوں نے کہا اس کے اندر بڑا زبردست وہ کہتے ہیں انہوں نے ارجا کے قول کو یہودی سازش قرار دیا اور یہودیوں کی جو خفیہ تنظیم الماسنیا فری میسن کا ایجنڈا قرار دیا ہے انہوں نے اپنی پہلی جن, جن جو ہے سفت الاثار والمفاہین میں اسی طرح علامہ بکر ابو زید رحمہ اللہ نے بھی ان کی کتاب ہے در الفتنہ عن اناہلی سننا اس کے اندر بھی انہوں نے جو مرجیا کی سخت الفاظ میں تردید کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اہل سنت کا منج ہے اس کو سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ جب تک وہ زندہ رکھے اہل سنت کے منج اور کتنے پر ہمیں زندہ رکھے ان کا جب موت ہے بن چلو تو صحیح بات ہے کہ جب کوئی کافر انہوں نے قتل کر دیا تھا تو یہ ان کی خطا تھی جب کوئی کافر ظاہری طور پر اسلام کا اقرار کر لے تو اس سے روک لینا واجب ہے تو اگر اس کے بعد قرآن جیت میں اللہ تعالی تعالیٰ فتح کس طرح عہد ہے کہ جب تم چلو تو تحقیق کر لو فتح بھیا تحقیق کر لیا علماء کہتے ہیں کہ شیخ محمد محد ال نے کہا کہ فتح بھیا ان کو پھر کیا مطلب ہے اگر اس کے بعد بھی وہ کفریہ عمل کرتا رہے اس کو کچھ نہیں پھر فتح کا کیا مطلب ہے اور تحقیق کرنے کا کیا مطلب ہے جب اس نے اسلام کا کرار کر لیا کلمہ پڑھ لیا اب اس سے ہاتھ روک لینا واجب ہے جب تک کہ اسلام کے خلاف کوئی عمل نہیں آیا اس کے بعد اگر کوئی اس کا کفیہ شرکی عمل آتا ہے تو اس پر بھئی حکم لگے گا کہ شرک و کفر والا ہے اس میں کیا شبہ ہے ان کو نصیحت کرنی چاہیے اس پذغر ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہو کر بلاؤ اقلاب آج اثر کے بعد اس کے تفصیل سے بات ہوگی اور ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ مثالوں کہ یہ بات مسلمان کی کافر کی مدد کرے تو حضرت حاضم نے جو خوشی کرنے کا ارادہ کیا تھا مسلمانوں کو پتہ مکہ گڑت اس کو اور کس میں لے گئے برتہ کے بعد لوگ صحابہ نے ان کی تقریر بھی کر دی ان کسانوں کو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اور انتفاق کے بارے میں ان کے کہا یہ بڑا ایک لمبا مسئلہ ہے اس پہ بڑی تفصیل ہے لکھی خلاصہ یہی کہ اس میں اختلاف ہے علماء کے نزدیک بعض اس کو ان کی اس فعل کو کفر کہتے ہیں لیکن بعض معنے کے بعد سب لوگ کفر کا حکم نہیں لگا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کفر نہیں ہے یہ کفر نہیں ہے اس میں ایک احتمال ہیں ان کی اگر تو زیادہ راجے جو ہے مجھے تو سمجھ آئی کہ یہ سرعی کفریہ عمل نہیں تھا ان کا بعض علماء یہ علماء بعض نے بیان کیا سریع کفریہ عمل نہیں تھا اگر ان کا خط بھی آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ سری اور علما نے ایک فرق بیان کیا تھا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک فرق بیان کیا ایک سادہ سا فرق وہ کہتے ہیں کہ ایک جسوسی اور ایک راز کا افشاہ ہوتا ہے ایک جسوسی یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی کافروں کا بندہ گھسا ہوا ہے یا مسلمانوں کے اندر ایک کوئی ایسا بندہ ہے جو کافروں کے لیے جسوسی ان کی طرف سے مقرر کرتا ہے مسلمانوں کے اندر ہے اور مسلمان یا مجاہدین ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں مثال دیتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں ایک مرکز سے نکل کر دوسرے مرکز جا رہے ہیں ان کی طرف سے مقرر کرتا ہے اس نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے جسوسی کو مسلمانوں کے خلاف اور یہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجاہدین یا مسلمان ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر جا رہے ہیں یا ایک مرکز سے دوسرے مرکز منتقل ہو رہے ہیں تو یہ فٹافٹ کافروں کو اطلاع کرتا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت مجاہدین مسلمانوں نے اس جگہ پر ہونا ہے لہذا تم ان پر حملہ کر دو ایک یہ جسوسی ہے ایک یہ جسوسی ہے اور ایک یہ جسوسی ہوتی ہے کہ مسلمان یا مجاہدین یہ کافروں پر حملہ کرنے والے ہوں یہ کافروں پر حملہ کرنے والے ہوں اور مسلمانوں کے اندر ایک ایسا مسلمان ہو ایک ایسا مجاہد ہو جس کی پوری زندگی اسلام کے وفاداری کے ساتھ عبارت ہو لیکن کافروں کے اندر ایسا کوئی عزیز رشتے دار بیٹھا ہے جل کے اندر محبت آ گئی ان کے بارے میں اس نے کافروں کو تھوڑی سی اطلاع کر دی کہ مجاہدین تو حملہ کرنے والے ہیں فلاں فلاں وقت تم اپنا بچاؤ کر لو اب وہ بھی جسوسی ہے یہ بھی جسوسی ہے کیا ان دونوں میں فرق ہے اب سمجھ آئی کہ نہیں میں فرق ہے پہلی جسوسی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے کہ مسلمان یا مجاہدین کسی جگہ جا رہے ہیں منتقل ہو رہے ہیں تو وہ کافروں کو کہتا ہے کہ مجاہدین نے فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پر ہونا ہے ان پر حملہ کر دو ان کو مار دو جس کو پکڑنا ہے پکڑ لو گرفتار کرنا ہے تو قتل کر دو تو ویسا ہی کرتے ہیں جس کو چاہتے پکڑ لیتے ہیں جس کو جاتے گرفتار کر لیتے ہیں یہ بھی ایک جسوسی ہے ایک جسوسی یہ ہے کہ مسلمان یا کافروں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ادھر سے مجا, مجاہدین کے اندر یا مسلمانوں کے اندر کوئی بندہ ہے کوئی مجاہد ہے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وفادار ہے اس کی جسوسی کو پیشہ نہیں ہے اور کافروں کے اندر اس کا کوئی رشتہ دار بیٹھا ہے دل کے اندر محبت آ ہے کاف لوگوں کا اطلاع پنجا دیتا ہے کہ تم آگے پیچھے ہو جاؤ ہم تم پر حملہ کرنے والے ہیں خطرناک جسوسی کون سی ہے نقصان کے لحاظ سے جسوسی کون سی پہلی یا دوسری سعید نے رضی اللہ نے کون سی جسوسی کی تھی پہلی یا دوسری دوسری کی تھی اور موجودہ جو جسوسیاں ہو رہی پہلی ہو رہی ہیں کہ دوسری ہو رہی ہیں پہلی ہو رہی ہے نے جو یہ کہا کہ لا شکا ان شیخ مشرقین باز کا یہ قول ہے جو وہ کہتانی کی کتاب ہے دعوت کے موضوع پر اس کے اندر انہوں نے یہ کال نقل کیا ہے اور اس طرح ایک سائیڈ اس کے اندر ان کا قول الماد بھی ان کا ایک شرض عاد الماعد بھی ان کا یہ قول موجود ہے انہوں نے کہا اسی بات پر بات کرتے ہوئے سیدنا رضی اللہ کے کس سے پر بات کرتے ہوئے کہ اس میں کوئی شاک نہیں کی جزوسی ارتداد ہے موجب قتل ہے اور ایک انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ رضی اللہ پر کفر کا حکم کیوں نہیں لگا کہ ان میں جو بھوانے پائے گئے تھے اس وجہ سے ان کا بدری ہونا وغیرہ اس پر تفصیل اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ ایک نیٹ پر کتاب آئی ہے برجیات الصر کے نام سے اس میں اس مسئلے پر کافی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے